السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وسيد ولد, ولد آدم نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اسحابی اجمعین و منتب احم بے احسان عماب اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں اس علمی پروگرام میں اور علمی حلقے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور نہ صرف جمع ہونے کی توفیق دی بلکہ اپنی ایک خاص نوازش سے نوازا خاص احسان سے نوازا کہ ہم کو اس جماعت میں شمار کر لیا اور اس جماعت میں سے بننے کا موقع دیا جو جماعت روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت ہوا کرتی ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنے والوں کی جماعت اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں علم کی فضیلت بڑے ہی مختلف اندازوں سے بیان کی ہے اور علم کے متعلق ابھی آپ لوگوں نے سنا اور یہ چیز معروف ہے جانتے ہیں اس کی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں سے بنائے اور ایسے طالب علم بنائے جو اپنے علم سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ امت کو بھی فائدہ پہنچائیں آج کا جو موضوع ہے اور جو در حقیقت موضوع نہیں کوئی خطابت کا موضوع نہیں یہ تعلیم و تعلم کا موضوع ہے اور یہ میرے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ اللہ ایک تعلیم اور تعلم کا نقطہ قائم کرے گا اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ تواصل ہمارے درمیان ہمیشہ قائم رہے جس کی بنیاد تقوی پر اور الفب اللہ پر اور النصح لک مسلم پر قائم ہو تاکہ ہر مسلمان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ اشراۃ الساعہ ہے قیامت کی نشانیاں اور جیسا کہ آپ حضرات نے ابتدا میں ہی یہ بات جان لی ہے کہ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں ایک اشرات الساعہ القبرا اور دوسری الساعہ الصاع کہ ایک تو قیامت کی بڑی نشانیاں اور دوسری قیامت کی چھوٹی نشانیاں قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ دراصل قیامت کے اصل قیامت کا مطلب ہے اس دنیا کا فنا ہونا اور فنا ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر سے اٹھایا جانا پھر سے بننا تو جب دنیا فنا ہوگی اور اس کا وقت آئے گا اس وقت قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بڑے بڑے ہولناک واقعات پیش آئیں گے یہ ساری چیز ہمارے پاس انشاءاللہ بھی ترتیب آئے گی لیکن اس سے پہلے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زمانے پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی ان چھوٹی نشانیوں کا مقصد شریعت نے جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دراصل قیامت ایک غیب کی چیز ہے ایک بڑے ہی طویل زمانے کے بعد پتہ نہیں کب آئے گی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو کسی بھی چیز کو ان چیز کو پہچاننے کے لیے اگر اس کی کچھ علامتیں نشانیاں اس کی پہچان بتلا دی جائے تو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے ورنہ اگر اس کی پہچان نہ بتائی جائے خالی یوں ہی خبر دی جائے تو پھر اس کو کوئی انسان اپنے تصور میں اپنے کنسپشن میں لاہی ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز ہے کیا اسی لیے شریعت نے اس, اس قیامت کے دن پر ایمان لانے کو آسان کرنے کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کہ وہ سمجھ لیں کہ ہاں واقعی یہ چیز ایسا ہونے والا ہے اس کی ایک ایک علامت وقتاً فوقتاً جب آئے گی تو اس کو دیکھ کر کے وہ پہچان اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ان کو اس قیامت میں ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ان کا اپنا ایمان جو کتاب و سنت پر ہے جو اللہ پر ہے اور اللہ کے رسول پر ہے اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ایمان ہے یہ آپ کے معجزات کی شکل میں ظاہر ہوگی اللہ کے نبی کی پیشین گوئی آپ کی آگے بتلائی ہوئی باتیں جب ظاہر ہوں گی تو یہ آپ کے معجزات میں شامل ہوگی اس سے مومن کی تصدیق بھی مضبوط ہوتی ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور تصبت اور ایمان پر جمے رہنے کا جذبہ مزید قائم ہوتا ہے اصل مقصد ان قیامت کی نشانیوں کا یہ ہے ورنہ ان نشانیوں میں بہت سارے مقاصد چھپے ہیں جن میں سب اور بھی بہت سے جو اہم مقاصد ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک مومن کا ایمان نہ صرف نبی پر مضبوط ہو نہ صرف اللہ پر مضبوط ہو اور نہ صرف قیامت پر مضبوط ہو بلکہ اس کے ایمان کی اور اس کے عمل کی اصلاح ہو اور اس کا ایمان اور اس کا کردار اپنے آپ میں متصل رہے اور جہاں جہاں کسی مومن کے کردار میں اگر کہیں کوئی خلل آئے اور اس کے اندازے طرز زندگی میں اس کے ایک ایک, ایک لائف لائف میں اگر کوئی خامی نظر آئے اس کے انداز میں کہیں پر کوئی خلل پیدا ہو تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے یاد آ جائے اس کو یاد دہانی ہو جائے کیونکہ انسان کی علامت انسان کی فطرت ہے بھول جانا انسان کی فطرت ہے بھول جانا اور انسان کا نام انسان رکھا ہی گیا ہے یہ نسیان سے ہے انسان نسیان سے ماخوذ ہے کیونکہ نسیان کے معنی بھولنا ہوتا ہے عربی میں تو انسان چونکہ بھولتا ہے ی طرح بھول جانے کی وجہ سے اس کو انسان کہا گیا تو بھول جانے کی وجہ سے وقتاً وقتن اس کو یاد آتا رہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں اور ان کا تخصص اور سپیشلائزیشن رہا ہے فتنوں کے بارے میں شر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں ابتدائے خلق سے اس کائنات یونیورس کی ابتدا بگننگ سے لے کر کے اینڈ تک آخر تک کی باتیں آپ نے امت کو بتلائیں ابھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اپنے موقع پر صحابہ دین فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی اور آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو بتلاتے رہے اس کائنات کے بارے میں ابتدائے خلق کے بارے میں کہ اللہ نے کیسے کر کے مخلوق اس, اس کو پیدا کیا, کیا کیا واقعات رونما ہوئے پوری پچھلی تاریخ آپ نے بیان کی اس کے بعد زہور کا وقت ہو گیا زہر کی نماز پڑھی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے ممبر پر اور پھر آپ بیان کرتے رہے اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز آپ نے پڑھی پھر اس کے بعد آپ چڑھ گئے ممبر پہ اور مگر تک آپ بیان کرتے رہے یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر کیسے کیسے وقت آئے گا اور قیامت کیسے آئے گی اور پھر قیامت کے کی بعد کیا ہوگا اور جنت الجنت او کہ یہاں تک کہ جنت والے اپنی جنت میں یا جنت کی منزلات منزلوں میں اور درجات میں پہنچ گئے یعنی یہ ساری باتیں آپ نے بیان کر دی اور اس پر صحابہ فرماتے ہیں کہ حافظ ہوں من حافظ ہوں نسیحو من نسیحو بعض روایت علیمن جہ لہ من, من جہل یعنی جس نے حفظ کیا اس نے حفظ کر لیا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا اور جو جان گیا وہ جان گیا اور جو نہیں جان سکا ان باتوں کو وہ نہیں جان سکا انہی اسی کے سیاق میں حضرت کے فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو میرے ذہن سے نکل گئی تھیں لیکن میں کبھی کبھار جب وہ نشانیاں جو وہ باتیں سامنے آتی ہیں تو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ ارے یہ تو وہی بات ہے جو اللہ کے نبی وسلم نے فرمائی تھی اور مجھے بالکل اسی طرح یاد آ ہے جیسے کہ تمہارا کوئی بھائی ہو یا دوست ہو اور وہ زمانے سے بچڑا ہوا ہو اور آپ کے ذہن سے اس کی تصویر بھی نکل گئی ہو لیکن جیسے ہی وہ دکھتا ہے فوراً پہچان لیتے کہ ہاں یہی شخص ہے اسی طریقے سے فرماتے کہ مجھے آپ کی کہیں بھی باتوں میں سے جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے فوراً مجھے یاد آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ بتلائی تھی تو یہ نسیان کی کیفیت انسان پہ ہوتی ہے تو اسی نسیان کا علاج کرنے کے لیے یہ نشانیاں آئی ہیں تاکہ ایک مومن کے سلوک میں اگر نسیان کی وجہ سے کہیں خلل آئے اور کہیں پر تھوڑا سا بھی تھوڑی سی بھی خامی پیدا ہو تو اس کو اس کو, اسے کردار کو صحیح کرنے کے لیے وہ نشانیوں سے فوراً پہچان لے گا اس کا اس کو الرٹ ہو جائے گا کہ نہیں وہ یہ سمبھل جانا چاہیے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے مومن اس کے ذریعے سنبھلتا ہے اور اپنے سلوک کو سدھارتا ہے جبکہ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا جو یا, یا جو صاحب ایمان نہیں ہوتا وہ ان ان نصیحتوں سے نصیحت نہیں پکڑتا ان چیزوں سے عرت نہیں پکڑتا بلکہ وہ اپنے باطل میں اور زیادہ دور تک چلا جاتا ہے یہ کچھ تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی اصل اصل موضوع پر اور کتاب پر چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا ہی محدد اور, اور متعین اور بڑا ہی تنگ ہے اس موضوع کے اعتبار سے ورنہ اور کتاب تقریبا جہاں تک ہے یا جو موضوع جہاں تک ہے اس کو ہمیں ختم بھی کر رہا ہے تو ان اللہ بغیر کسی زائد تفصیل کے ہم اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں مصنف نے جو شیخ ہمارے یوسف عبداللہ اللہ وابل ہیں حالی تو یہ ریاست عامہ لشؤون الحرمین الشریفین جس کے رئیس عام جو ہیں دکتور عبد الرحمان سدیس اللہ امام مسجد حرام ہیں اسی ریاست میں یہ شیخ کام کرتے ہیں فی ایک بڑے اہم عہدے پر ہیں اور یہ کتاب ان کی دراصل ماجستیر یا ہمارے یہاں کی زبان میں ایم فل کا تھیسس ہے یہ کتاب دراصل ایم فل کا تھیسس ہے انہوں نے ماجستیر میں یہ کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں شیخ نے کوشش یہ کی ہے کہ تقریباً اس باب میں یعنی اشرات صاح و قیامت کی نشانیوں کے متعلق بہت سی احادیث ہیں احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ ہے جس میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں بلکہ بعض بعض موضوع روایتیں بھی ہیں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ احادیث کو بیان کرنے والے لوگ مختلف درجات کے ہوا کرتے تھے جو راوی و روات حدیث ہوتے تھے اور ان میں بعض حضرات جو بلکہ آج بھی یہ چیز ذہن پائی جاتی ہے کہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بعض لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں آج بھی بلکہ بعض جماعتوں کا اور بعض مناحج اور بعض تنظیموں کا تو یہ وطیرہ ہی ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو سچ بولو دھوکہ دو، الغایا تو بر الوسیلہ یہ ایک بہت مشہور قاعدہ ہے بعض حضرات کے ہاں کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے مقصد آپ کا اگر اچھا ہے تو اس نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کرو چاہے کسی کو مارنا پڑے پڑے قتل کرنا پڑے دھوکہ دینا پڑے جھوٹ بولنا پڑے یہ آج بھی ہمارے ساح میں میدان میں کام کرنے والی جماعتوں کے بعض جماعتوں کا میتھڈ ہے بعض جماعتوں کا میتھڈ ہے میں اگر کلیئر کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہوگا یہ اخوان مسلمین المسلمین جماعت اسلامی کا میتھڈ ہے جماعت اسلامی کا میتھڈ ہے کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے آپ کا ٹارگیٹ آپ کے سورسز کے لیے آپ کے لیے اس, اس کی پوری وہ کرتا ہے اس کو موڈیفائی کرتا ہے کلیریفائی کرتا ہے اس کے لیے آپ کو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں کسی بھی اس مین کو استعمال کریں کسی بھی وسیلے کو استعمال کریں اگر آپ کا ٹارگیٹ صحیح ہے یہی بیماری پرانے زمانے کے بعض کمزور لوگوں میں اور یہ اصل میں دراصل بڑے ہی جذباتی لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ایموشنل ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں دین کو پھیلاؤں ایک مرتبہ ایک راگی تھا نوف بن نبی مریم علماء میں جانتے ہیں یہ راوی اس کے پاس قرآن کریم کی ہر صورت کے بارے میں فضیلت کی حدیث ملتی تھی عبد الکریم بن مخارف شاید مجھے اس میں اشتباہ ہو گیا جزاک اللہ خیر عبد بن ابل مخارق یہ راوی ان کے پاس ہر ہر صورت کی جو قرآن کی صورتیں ہیں ہر صورت کے بارے میں ایک بہت بڑھیا فضیلت والی حدیث مل جاتی تھی تو محدثین نے یا ان سے ملنے والے جو روات اور اور, اور مشائش علم تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی دوسرے عیمہ اور دوسرے علماء کے پاس اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی اور تمہارے پاس ہی یہ نئی حدیث مل جاتی ہے ایسی کیا وجہ ہے تو کہنے لگے بھائی میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ میں اور امام ابو یوسف اور محمد کے اقوال میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ حدیث گڑھ میں حدیث گڑھ دوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے قریب لے آؤں اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے جو دین کی خاطر یا کچھ لوگ اپنے خاص ذاتی مقاصد کی خاطر ذاتی مقاصد پیسہ دولت شہرت بہت سارے مق... آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شہرت کی خاطر جو ہے کچھ بھی قصے واقعات گڑھ دیتے ہیں اور جو ہے دلچسپ نمک مرچ مسالہ لگا کر کے پیش کرتے ہیں تو اسی طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے یہی کچھ ہوا اس باب میں بھی جو کہ قیامت کی نشانیوں کا باپ تھا شیخ شیخ مختار حفظ اللہ نے اشارہ کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سی بھی کوشش دیکھی اور فوراً بول دیا کہہ رہے یہ تو قیامت کی نشانی ہے تو یہی چیز کچھ لوگوں کا مقصد ایموشنلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو استقامت پہ لاؤ لیکن لیکن اس سلسلے میں یہ بات جاننا چاہیے کہ شریعت در حقیقت کسی کے ایموشن کی محتاج نہیں ہے کسی کے موٹیفیکیشن کی محتاج نہیں کہ وہ موٹیفائی کرے لوگوں کو کہ چلو وہی شریعت کا جو اصل نظام ہے اللہ اس کے اصول کا جو کلام ہے وہ کافی ہے لوگوں کو موٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے لہذا جو چیز کتاب و سنت سے قرآن کریم تو بلا شک بہ پورا کا پورا صحیح ہے معتبر ہے موثوق ہے اس پہ کسی کو شک نہیں لیکن سنت یا حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کے سلسلے میں چونکہ حدیث بیان کرنے والے میں نے بتایا مختلف انداز کے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ نیک ہیں نیک جذبے کے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی میموری کمزور ہوتی ہے بعض لوگ بہت زیادہ اچھی طرح سے اس کو مضبوطی سے یاد نہیں کر پاتے ہیں یا کچھ لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہی اسی طرح سے حدیث کے راوی بھی ہوا کرتے تھے تو بعض لوگوں کے میموری میں خامی آ گئی بعض لوگوں کے بیان کرنے میں خامی آ گئی تو اس طرح سے یہ بھی واقعات اور وجوہات ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے ضعیف کا مطلب اتھینٹک نہیں رہ جاتی اور وہ معتبر نہیں رہ جاتی ہے یہی کچھ ہوا ہے اس باب میں بھی کہ اس باب میں یعنی اس سبجیکٹ میں اشرات صاح کے یا قیامت کی نشانیوں کے سبجیکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ صحیح احادیث بھی ہیں ضعیف احادیث بھی ہیں اور ضعیف دو طرح کی ہوتی ہے بعض ضعیف حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کسی کے حافظے میں کمزوری ہے اس کے وجہ سے ضعیف قرار دے دی گئی لیکن اگر اسی جگہ دو چار لوگ مل جائیں اور دو چار صنعتیں آ جائیں دو چار رابی آ جائیں جو ایک سے ہی انداز کے کمزوری والے ہوں تو پھر ان کی حدیثیں ایک دوسرے کو تقویت دے دیتی ہیں اور وہ حدیث حتم ہو جاتی ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں میموری کی کمزوری ضبط کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ وہ تعمد کرتے ہیں جھوٹ بولنے کا یا وہ کسی اور باب میں جھوٹ بول کر پکڑے گئے تو محدسین نے ان پر مہر لگا دی کہ یہ قزاب ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا حدیثیں گڑتا ہے تو ایسے لوگوں کی متروک راوی یا وزاع یا تجزاب راوی کی کوئی بھی روایت کبھی بھی تقویت کو حاصل نہیں کرتی وہ کسی بھی حدیث سے کسی بھی طرح سے زور لگا کر کے اور عام طور پہ ایسے لوگوں کی روایتیں بڑی ہی منکر اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو, جو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں انشاءاللہ درمیان میں آ ابن قیم کا قول ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا اندازہ لگ جاتا ہے برگر شیخ یوسف الوابل حفظ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کوشش کی ہے کہ احادیث کے اس مجموعے میں سے وہ حدیثیں نقل کریں جو ڈائریکٹ صحیح ہوں ڈائریکٹ صحیح حدیث وہ ہیں جن کے بارے میں مشہور متفق والی روایتیں بخاری یا مسلم کی روایتیں عام طور پہ یہ تو بلا شبہ امت کے یہاں تقریباً پوری امت کے یہاں سوائے بعض شاز لوگوں کے یہ مقبول ہیں اور یا پھر وہ روایتیں جو اگر ضعیف بھی ہیں ضعیف بھی ہیں لیکن وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں تو شیخ نے کوشش کی ہے اس اس کتاب میں یعنی جو بھی نشانیاں یا جو بھی ہم یہاں علامتیں پڑھیں گے تقریباً وہ تمام تمام کی تمام علامتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں یا پھر حسن احادیث سے ثابت ہیں یعنی ٹوٹل ملا کر کے قابل حجت اور اتھینٹک احادیث سے یہ تمام علامتیں ثابت ہیں اور شیخ نے اسی اتھینٹک احادیث کے مجموعے پر ہی اتفاق کرنے کی اس میں کوشش کی ہے یہ سب سے اہم خصوصیت ہے اس کتاب کی ورنہ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں قدیم اور تقریباً سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کتاب لکھی گئی اس کی طرف میں ایک اشارہ کر دوں ہلکا سا اب امام عبد الرحمان بن مہدی عبد الرحمان بن مہدی جن کا انتقال ایک سو اٹھانوے ہجری میں ہوا انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی یعنی سب سے پہلے کا مطلب ہے کہ جو, جو کتاب ہمیں اسلامی تاریخ میں جس کے بارے میں پتا چل سکا ہے ورنہ ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی کسی نے لکھی ہو امام عبدالرحمان بن بہدی رحمہ اللہ ایک سو اٹھانوے ہجری میں ان کا انتقال ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب والفتن کتاب و والفتن فتن کی روایتیں عام طور پہ ایسے ہی ہوتی ہیں جو جن کا تعلق آخری آخری زمانے سے ہوتا ہے قرب قیامت سے ہوتا ہے اسی طریقے سے اب یہ میں سلسلہ وار بیان نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری اس سلسلے میں کتابیں ہیں امام امام نعیم بن حماد مروزی جو دو اٹھائیس میں ان کا انتقال ہے ان کے پاس ان کی بھی ایک کتاب کتاب الفتم رہی ہے اسی طریقے سے عیسی بن اسماعیل بن عیسی الاقار دو سو میں ان کا انتقال ہے ان کی بھی کتاب الفتم رہی ہے اور اس طریقے سے شیخ نے کچھ کتابیں گنائی ہیں مثلا الفتن نعیم بن حماد خزائی کی جو دو اٹھائیس میں ان کا انتقال ہے غالبا یہی مروزی خزائی یہی ہے مروزی خزائی یہی ہیں اور ان نہایا بن کثیر کی ایک مشہور کتاب ہے الوداع و ی الداعی و نہایو تاریخ کی کتاب ہے آپ نام سنا ہوگا ابن کثیر رحمہ اللہ جو مفسر ہیں تاریخ اور مولف ہیں ابن کثیر کی الوداع و نہایا اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے الفتن ول کتاب الفتن یا الا فلف الفتن و والملاحم یہ جو کتاب نمبر دو ہے یہ حافظ ابن ابن کثیر کی حافظ ابن کثیر کی البدا ونہایہ کا ہی چیپٹر ہے اس کے اس کے علاوہ شیخ نے اور دو تین کتابیں نوٹ کی ہیں الشا الشاقصآ محمد بن رسول حسینی برزنجی کی جو کہ گیارہ سو تین میں جن کا انتقال ہے اور اسی طریقے سے کتاب ہے لما کانا وما یقون یہ شیخ ہمارے امام اہل حدیث الامام المحدث شیخ صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ شیخ حمود توجری کی کتاب ہے اور ان کی ان, ان سے پہلے بھی امام کتب کی کتاب ہے اتکرا پھر احبال محتب اور عمرہ یہ امام کتب کی کتاب ہے یہ بھی بہت مشہور اس, کتاب, اس باب میں مرضے کی حیثیت رکھتی ہے الغرض اس سلسلے میں ہر زمانے میں کتابیں لکھی گئی ہیں چاہے وہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک سو اٹھانوے کا مطلب تھا دوسری صدی ہجری کے انتہا لاسٹ ٹائم ہے یہ تو دوسری صدی ہجری سے ہی اس باب میں کتابیں لکھی جانے لگیں کیونکہ اس زمانے میں جب جب فتنے پیدا ہوئے بہت سارے فرقے بنے تو ان فرقوں کی وجہ سے علماء نے ان سے ڈرانے کے لیے کیونکہ بہت سارے فرقوں کے بارے میں بھی احادیث میں اشاط صاحب میں ان کا ذکر ہے علماء نے ان کو کتابوں کی شکل میں لا کر کے ڈرانے کی کو کوشش کی اور امت کو بتلانے کی کو کوشش کی کہ یہ فرقے جو نکل رہے ہیں یا فتنے جو ہو رہے ہیں یا جنگیں جو ہو رہی ہیں ان کا یہ جو ہو رہی ہے اصلاً اللہ کے نبی وسلم کی پیشن گوئیوں کا حصہ ہے اسی لیے شروع سے اس باب میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ اصل ابتدائی طور پہ یہ کچھ کتابیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ حضرات کو اس کا علم رہے کہ یہ اس باب میں اور بھی کچھ کتابیں ہیں لیکن یہ کتاب جو اختیار کی گئی ہے وہ دراصل نئے زمانے کی نئی کتاب اور نیا انداز اور آج کا زمانہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہی بات کی قیامت کی نشانیوں کا زمانہ ہے کہ قلت علم کا زمانہ ہے اس زمانے میں لوگوں کے پاس علم نہیں سارے لوگوں کے پاس مجموعی طور پہ علم کی خامی ہے تو پھر آج کا زمانہ بڑا ہی تسہیل اور آسانی پسند ہے کہ ہر چیز بڑی ملخص انداز میں ہو اس کے اندر حشو اور زائد کوئی چیز نہ ہو بلکہ بالکل مرکز اپنے ٹارگیٹ ٹو ٹارگیٹ بالکل سیدھی سیدھی بات ہو اور وہ اتھینٹک ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم دوسرا انسان محنت کر کے ہمیں دے دے اور یہی آج کل ہو رہا ہے علمی دنیا میں کہ محنت کر کے یہ کتابیں تیار کی جا رہی ہیں ورنہ جن کتابوں کے نام ابھی گنائے گئے اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں ڈھیر ساری آزاد آپ کو ضعیف ہوں گی اب کوئی کہہ گا رہے بھائی یہ ہم نے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کوئی اہل حدیث عالم یا کوئی اہل حدیث طالب علم جب کسی حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترمی کی روایت ہے یا اب دعود کی روایت ہے تو کاسی ضعیف ہو گئی وہ تو اس کتاب کے اندر موجود ہے تو اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ امام ترمیزی نے اس حدیث کو اپنی صنعت سے پیش کیا ہے اور اس صنعت میں جو راویوں کے نام ہیں ان کو نام پیش... ان کا نام پڑھ کے پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ یہ راوی ضعیف, ضعیف ہے ضعیف ہے لیکن چونکہ لوگوں کے پاس آج علم نہیں رہا اسی لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو اور اسی وجہ سے شیخ الوانی رحمہ اللہ کو ضرور محسوس ہوئی کہ وہ ان سنن کی کتابوں میں صحیح اخترمیزی اور ضعیف التر مزی اور صحیح ابو ابود کو الگ الگ کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے ورنہ یہ چیز نیا کام نہیں ہے یہ سب انائما نے اپنی اسانید کے ساتھ احادیث کو نوٹ کر دیا ہے اسی طرح یہ جو میں نے نام گنائے ان علماء نے اپنی کتاب کتابوں میں احادیث کو سندوں کے ساتھ نوٹ کیا ہے اور سند نوٹ کر دینے سے ہی پتا چل جاتا تھا کہ یہ علی ضعیف ہے کہ صحیح ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں ہمارے محلے علاقے کے اندر ہم جانتے ہیں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر ملک میں ہر جگہ ہر کمیونٹی میں ہر مجتما میں کچھ لوگ معروف ہوتے ہیں صفق سے امانت سے ضبط سے اور بڑے ہی میموری سے محفو... معروف ہوتے ہیں کہ اس انسان کی میموری اچھی ہے اس کا اس کا ادا طریقہ طریقے ادا اچھا ہے اس کا بولنے کا طریقہ اچھا ہے اس کی اس کا حافظہ مضبوط ہے اور کچھ لوگ کمزور حافظے والے ہوتے ہیں معروف ہوتے ہیں کچھ سچائی سے معروف ہوتے ہیں کچھ جھوٹ سے معروف ہوتے ہیں اسی طریقے سے محدثین کے زمانے میں یہ روایتیں بیان کرنے والے گاڑی معروف ہوا کرتے تھے اور لوگ اس علم کو سیکھتے تھے کہ ہر راوی کے بارے میں اپنے مشائق سے پوچھیں اور اس سے پوچھ کر کے اس چیز کو نقل کریں اسی وجہ سے سارے راویوں کے بارے میں معروف ہوتا تھا تو حدیث کی سانپ پڑھتے ہی فوراً پتا جاتا تھا کہ یہ, یہ راوی اس میں فلا راوی غلط یا غیر معتبر ہے ضعیف ہے لہذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے لیکن محدثی نے نوٹ کیوں کی نوٹ اس لیے کر دی تاکہ پتا رہے کہ یہ بھی حدیث ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے والا فلاں شخص ہے تاکہ بعد میں وہ لوگ جو انہیں نہیں جانتے وہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ نہ کھا جائیں اور اس کو صحیح سمجھ لیں بات سن میں آئی تو یہ مقصد ہوا کرتا تھا تو مقصد یہ کہ آج کے زمانے میں چونکہ تفصیل کا زمانہ ہے اور علم کی کمزوری کا زمانہ ہے اسی لیے ایسی کتاب کا انتخاب کیا گیا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ ہو کہ جو کتابیں اس کتاب میں احادیث پڑھی جا رہی ہیں یہ احادیث اس میں کوئی حدیث قابل اعت, قابل اعتراض ہے یا اتھینٹک نہیں ہے اسی گمان کو یا شک اور ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب مقرر کی گئی ہے اس کتاب میں شیخ نے اصل باب جو اشرات صاح کا ہے اشرات صاح یا قیامت کی نشانیوں کا ہے اس سے پہلے بطور تمہید یا بطور فورورڈ کے تھوڑی سی کچھ باتیں شیخ نے بطور انٹروڈکشن کے تعارف کے طور پر کچھ مسائل پیش کیے ہیں جن کا سمجھ لینا نہایت ہی ضروری ہے ان مسائل کا سمجھنا ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان بالیوم الاخر یا قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اصل اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے قیامت کی نشانیاں ہم جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں جس چیز کی نشانیاں تو وہ بھی تو اصل معلوم ہونا چاہیے اس انٹروڈکشن میں آنے والے ہر ہر نقطے یا ہر لائن ہر ہیڈ لائن کا ایک مفہوم ہے جو ایک دوسرے سے مترابط ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے یعنی جب ہم قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کیا چیز ہے اور قیامت کا پر ایمان لانا شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے کیا یہ چیز اس کے علاوہ اس کے کچھ ثواب ہیں یا نہیں ہیں اس کے کیا مقاصد ہیں تو اپ مختصر طور پر یہ جانیں کہ ایمان بالیوم الاخر یا آخرت کے دن پر ایمان لانا ڈے اف ججمنٹ جسے بھی کہتے ہیں لاسٹ ڈے جسے جاتا ہے اخری دن پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ شریعت میں اس کی حیثیت ایمان کے ستون اپ جانتے ہیں کہ ایمان کے چھ ستون ہیں بنی الاسلام بنی الایمانو ایمان کے ارکان کتنے سیا کیا و و و و و القدر و یہ چھ جو ارکان کتبیوم ایمان کے ان میں سے ایک رکن کیا ہے پتا یہ چلا کہ ایمان بغیر اس رکن کے کامل نہیں ہے ایمان بغیر اس رکن کے کامل نہیں اور نہ صرف کامل نہیں یہاں پر یہ براد نہیں کہ کامل نہیں ہے تو جو ادھورا ہے اس سے کام چل جائے گا بلکہ یہ رکن ہے رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر رکن ٹوٹ جائے تو پھر وہ, وہ اس کا اعتبار نہیں اس چیز کا اس چیز کا اعتبار نہیں ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اگر یہ رکن ٹوٹ گیا اگر یہ رکن نہ رہا تو ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ چھ ارکان کو لایا جائے ان پر ایمان رکھا جائے ان میں سے ایک رکن ہے یاد آئیے یہ بہت یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے ایمان بالیوم آخر کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ یہ رکن ہے ارکان ایمان میں سے جن ارکان کے بغیر کسی بھی مسلم کا ایمان قبول نہیں جن ارکان کے بغیر کسی بھی مسلمان کی عبادت قبول نہیں سارے اعمال کا دار جن ارکان پر ہے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے لہٰذا یہ اس کی اہمیت کی بات ہے نمبر دو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایمان بلغیب کا حصہ ہے اور ایمان بلغیب غیب پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کی سب سے پہلی علامت اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں الدین بلغیب المتقین علیہ السلام المتقین کہا قرآن کو اور اس کے بعد کیا کہا متقین کون ہے الدین یو مینون اس ہدل متقین اور یو مین کے درمیان بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے کیا کوئی بیان کر سکتا ہے میں مطلب چاہتا ہوں کہ یہ بجائے محاضرے کے آپسی تبادل کی اس سچویشن پیدا ہو تھوڑی سی آپ لوگ اشارکا کریں تھوڑی تھوڑی کیا کوئی بتا سکتا ہے اس میں آپ حضرات میں کہ متقین کہا کتاب قرآن کریم گزار حد المتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اہل تقوی کے لیے الین بل گئے پہلی صفت بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو غیر پر ایمان اور متقین یا تقوا اس تقوا کا اور غیب پر ایمان کا آپس تعلق کیا ہے جی احسنس یعنی متقی انسان بغیر غیب پر ایمان لائے نہیں ہو سکتا تقوی کا حصول بغیر غیب پر لائے ایمان لائے ہو ہی نہیں سکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ایمان بالغیب ہی کی وجہ سے آتا ہے تقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اصلن میننگ ہوتا ہے اصل میننگ ہوتا ہے ڈرنا اصل میننگ ہوتا ہے ڈرنا لیکن شرعی میں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرنا اور اس کی ناراضگی کاموں سے بچنا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ کی برداری کر کے اور اس کی نافرمانی اور اس کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا اس کی فرم برداری کر کے تو یہی اصل طقوہ کا من جملہ مختصر سا میننگ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے تقوا کا تقوا کے لیے محرک کون ہے اس کا موٹو کیا ہے تقوا کا آج بھی تقوا کیوں کیوں ڈرتا ہے اللہ سے کیونکہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا یا اللہ کے عذاب سے اور اس کی نفرت سے اور اس کے غصے سے ڈرتا ہے تو اصل یہاں پہ تقوی میں مین جو محرک ہے مین جو سبب ہے اور مین موٹو ہے وہ کیا ہے اللہ پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان سب سے بڑا غائب ہے اللہ پر ایمان سب سے بڑا غیر یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی غیب سب سے بڑا غیب کیا ہے اللہ کی ذات تو اسی لیے اللہ تعالی نے قرآنِ کریم کی جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آئے ہیں ان میں جب اہل تقوا کا ذکر کیا متقین کا ذکر کیا تو بتلا دیا کہ اے تقویٰ کس وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور وجہ کیا ہے اللہ غیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب پر ایمان اسلم تقوا کی بنیاد ہے تقوا کی اساس اور بنیاد اور اس کا اصل مین محرک کیا ہے غیب پر ایمان اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو پھر تقوا حاصل نہیں ہو سکتا یا غیر پر ایمان کمزور ہے تو تقوا بھی یا تو کمزور ہوگا یا سرے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی, اسی سلسلے میں انہی آیات میں جب آگے فرمایا ویوقی مون سلا تھا امین بیما بما ضلع کا وماز بن من و بل آخرا چی تو تقوا پر کی صفات بیان کی اور وہاں سب سے پہلی صفت بیان کی ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور اس کے بعد میں آخری صفت بیان کی وبل آخرا چی ہوم آپ دیکھیں ابتدا اور انتہا کا کتنا بہترین آپس میں امتزاج اور کنیکشن ہے کہ تقوا کو اس کو اس کو ڈیفائن کیا ایمان بالغیب سے اور ایمان بالغیب کے بعد جب بیچ میں بیچ درمیان میں چیزیں بیان کی کہ ایمان بلغیبی کی سے کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکا ادا کرتے ہیں اور ایمان بالغیب ہی کی وجہ سے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول پہ جو نازل ہو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایمان بلغیب کا مطلب اللہ پر ایمان تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دونوں کو چھوڑ دیا گیا پتا چلا کہ ایمان بل اور ایمان بل بلیومل بل آخر یہ دونوں ایسی یہ دو اٹوٹ چیزیں ہیں ان کا رشتہ اٹوٹ ہے ان کا رشتہ اٹوٹ ہے کیونکہ اللہ پر ایمان بھی غیب ہے اور قیامت پر ایمان بھی غیب ہے کیونکہ قیامت کیا چیز غائب چیز ہے نا غیر کسے کہتے ہیں غیر کسے کہتے ہیں غیر کہتے, کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کی نظروں سے غائب ہو یا آپ کے حواط سے غائب ہو جو آپ کے سینسز ہوتے ہیں انسان کے انسان کے جسم میں پانچ مشہور سینسز ہیں پانچ مشہور حواس ہیں پہلا حادثہ کیا ہے انسان کا آنکھ سے دیکھنا دوسرا کان سے سننا تیسرا ناک سے سونگنا چوتھا زبان سے چکھنا اور پانچواں ہاتھ پیر سے جسم سے چھو کر کے پتہ لگانا ٹھیک ہاں یہ پانچ حواس ہیں حواس سے یا فائیو سینسز اسے کہا جاتا ہے کہ پانچ سینس ہیں جن سینسز کے ذریعے انسان کسی بھی سینس سنس کو حاصل کرتا ہے کسی بھی علم کو یا احساس کو حاصل کرتا ہے ٹھیک آپ کے احساس سے اور آپ کے سنس سے جو چیز غائب ہو اسی کا نام غائب ہے آنکھ سے غائب ہونا ضروری نہیں ہے ورنہ یہ جو اندھا انسان ہے وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتا تو وہ کیا کرے گا وہ سن کر پتا لگا لے گا وہ چھو کر پتا لگا لے گا اور دوسرے حوال سے کام کرے گا جو سنتا نہیں یہ بہرا ہے اور اندھا بھی ہے تو وہ چھو کر پتہ لگا لے گا یا کسی چیز کو چکھ کر پتہ لگا لے گا خوشبو کو سون کے پتہ لگا لے گا الغرض یہ پانچ سینسز ہیں ان میں سے سارے سینسز جو ہیں اسی چیز کے انسان کی معلومات کا کام کرتے ہیں تو اب اگر آپ کے ان تمام سینسز سے جو چیز غائب ہو جائے تو وہ کیا ہوگا غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے قیامت بھی غیب ہے قیامت بھی غیب ہے کیونکہ وہ ابھی تک آئی نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسی آئے گی یعنی اس کے اس کے آنے کا اس وقت کیا طریقہ ہوگا اور وہ کیا اس کی فزکس کیا ہوگی اس کی حقیقت کیا ہوگی اس قیامت کی کوئی نہیں جانتا لیکن اچھا ایک چیز اور یہاں بالمناسبہ میں میں بیان کر دوں اور آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ غیب کو جاننے کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم قرآن و حدیث سے شرم داخل ہوں آپ یوں ہی بتائیے کہ غیب کو کیسے جان سکتے ہیں آپ یعنی غیب کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ غیب ہے ہمارے لیے ہمارے لیے غیب ہے یا اس شہر میں کیا ہو رہا ہے یا مکہ میں کیا ہو رہا ہے مدینہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے غیب ہے ٹھیک ہے تو غیب کو احسن غیب کو جاننے کا طریقہ کیا ہے خبر شخص سے رابطہ احسنس خبر ہی ہے یہ بھی چیز خبر ہے اور کس نے کہا دیکھنا شہباز احسن یعنی دیکھنا یا تو آپ ڈائریکٹ جا کے دیکھیں المشاہدہ جسے کہتے ہیں کہ یا تو آپ ڈائریکٹ دیکھ لیں اس چیز کو अरे. یعنی اسپ... آن دی اسپاٹ آپ پہنچ جائیں کہیں سے گزر رہے تھے دیکھا ایک حادثہ ہو گیا تو وہ دوسروں کے لیے غیر ہے اور آپ کے لیے اب اب معلومات کا ذریعہ ڈائریکٹ پیر نمبر دیکھنا اچھا آپ نے جا کر کے کسی کو خبر دی اس کے لیے وہ خبر کا ذریعہ ہے ٹھیک اگر وہ چاہے تو جا کر کے مشاہدہ کر سکتا ہے تو غیب کے انسانی زندگی میں صرف دو ہی سورسز ہیں یا تو کوئی انسان اس کو جا کے خود دیکھ لیتا ہے یا پھر کوئی انسان دیکھتا نہیں لیکن خبر پر اعتبار کرتا ہے ٹھیک اب یہ جو غیب ہے جس کو غیب شرعی کہا جاتا ہے غیوب شرعیہ جن کو وہ غیب کی باتیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے غیوب شرعیہ کو جاننے کا طریقہ کیا آپ غیب کو عقل سے جان سکتے ہیں غیوب شریب چھوڑ دیجیے ابھی انسانی اور کائناتی غیب کو لے لیجیے کیا آپ اپنی عقل سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باہر کیا ہو رہا ہے یا مکہ میں کیا ہو رہا ہے یا کسی دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے اپنی عقل سے آپ انداز لگا سکتے کبھی نہیں تو کسی بھی غیب کو جاننے کا کائناتی غیب بھی اپنی عقل سے نہیں جانا جا سکتا بلکہ اس کے لیے یا تو مشاہدہ کیجیے یا جا کائنات میں ممکن ہے یہ چیز کہ آپ اس جگہ چلے جائیں اور جا کر دیکھائیں اور اگر آپ جان ہی سکتے تو صرف آپ کے پاس ایک ہی مین ہے ایک ہی سورس ہے اور کیا ہے وہ, وہ خبر اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے جو بہت سارے حیوم کی خبر دی ہے چاہے وہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہوں اللہ کی ذات کے متعلق ہوں اللہ کی صفات اور اس کے عصمہ کے متعلق ہوں یا پرانے تاریخ کے متعلق ہوں پرانے انبیاء کے متعلق ہوں کائنات کی تخلیق کے متعلق ہوں اور عزل میں کیا ہوا پچھلے زمانوں میں ان کے متعلق ہوں پرانے انبیاء کے متعلق ہوں یا آنے والے زمانوں کے متعلق ہوں وہ غیوب جو آنے والے زمانوں کے متعلق ہوں ان تمام غیوب کے لیے ہمارے پاس خبر کا ذریعہ ہے رہی بات مشاہدہ کی تو اس میں مشاہدہ ممکن نہیں ہے مشاہدہ مطلب دیکھنا آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے ٹھیک یہ تو بات ہمارے عقیدے میں کلیئر ہے لیکن آخرت میں دیکھا جائے گا اب اس کے بعد پرانی تاریخ میں کیا ہوا ہم پیچھے لوٹ نہیں سکتے زمانے میں آگے کیا ہوگا یہ بات اس میں ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے زمانے میں پیش آئے اور وہ بھی جو ہماری امکانیات اور ہمارے طاقت اور قدرت اور ہمارے ہمارے وسائل کے اور ہماری طاقت کے دائرے میں آتی ہو مشرن مان لیجیے ابھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کیا آپ اور ہم فورن کے فوراً فورم فورم نہیں پہنچ سکتا کچھ لوگ ایسے ہوں گے نادر لوگ شواز کے جن کے پاس امیرکا جانے کے لیے یا وہ گرین کارڈ ہوگا یا ان کا یا وہیں کے وہ نیشنلس ہوں گے وہ الگ بات ہے لیکن ایک عام انسان جو دوسری دنیا میں رہتا ہے وہ اپنے علاوہ دوسری دنیا میں جانا اس کے لیے آسان نہیں ہے تو اسی طرح تو یہ نادر واقعات ہیں لہذا قیامت جو کہ جس کی جس, جس کی مدت یا جس کی میاد کا اور جس کے وقت کا کسی کو پتا نہیں وہ تو کوئی جان نہیں سکتا خاص کر آج کے زمانے میں اور اب سے پہلے کے زمانوں میں ہاں ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے وہی لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کے لیے وہ چیز غیر نہیں ہوگی بلکہ مشاہدہ ہوگی ٹھیک ہے تو شریعت کے جو حیوب ہیں سب سے پہلا قاعدہ اس میں آپ جان لیں کہ شریعت کے غیوب اس سے مراد ہے وہ غیب کی باتیں جنہیں شریعت نے بیان کیا ہے اگر کہیں پر ڈیفیکلٹی ہو تو بتائیے گا شریعت کے غیوب کو جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے الوحی وحی کی خبر آسمانی خبر آسمانی خبر جو کہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث نبوی کی شکل میں ہے حدیث نبوی بھی قرآن کی ہی یا اللہ کے اللہ تعالی کے کلام کی ہی شکل ہے حدیث نبی بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے انہوا اللہ تو ابھی آگے ذکر آئے گا ایک بحث آئے گی جس میں بحث میں یہ مسئلہ ہے ٹائم بتائیے گا شیک اگر یہاں ابھی ساڑھے چھ بجے ٹھیک حدیث نبوی کے متعلق ابھی ایک بہت خطرناک مسئلہ ہماری اس تمیز کے درمیان آئے گا جو کہ امت کے اندر جس نے بڑا ایک مطلب بلبلا پیدا کیا اور بڑی بے چینی پیدا کی پرانی تاریخوں میں اور آج بھی اس سے اس کے مصیبت زدہ آج بھی موجود ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا ایمان بل یوم آخر کی اہمیت کا ذکر چل رہا تھا کہ یہ غیب کا حصہ ہے اور غیب کی معرفت صرف خبر کے ذریعے اور وحی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ اس کے اصول نے دی ہے ہم کو اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے غیر ایمان بالغیب چونکہ مومنوں کی پہلی صفت ہے متقیوں کی کے ابتدائی قرآن کے طریقے کے مطابق قرآن نے جس طریقے جو ترتیب موجود ہے اس ترتیب کے مطابق اہل ایمان کی اہل طقاء کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب ہی اصلن امتحان کا اصل معیار ہے اصل کسوٹی جو ہے اختبار اور امتحان کی ایمان بالغیب ہی ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے سلوک میں اور اس کے بیہیویئر میں اسی طرح اسی کے مطابق چینجنگ اور تبدیلی آئے گی تیسری, <تصفح> اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کریم یارحمۃ اللہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں مطالعہ کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ جگہ جگہ قرآن کریم میں بارہا آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالیوم الاخر کو ایمان باللہ سے ربط کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے ایمان باللہ کو اور ایمان بالیوم الاخر کو آپس میں اکٹھا پہن گیا اور صرف قرآن میں نہیں احادیث میں بھی آپ دیکھیں لسل براہ منامر اس طرح سے آپ دیکھیں گے منام نبلہ جگہ جگہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا ذالکہ وہ قرآن کی وہ جو آئے تھے کہ لقد رسول اس کو تو سنا لیمن کا نج اللہ ولیومل آخر وزکر اللہ قطر تو اس طرح سے آپ جگہ جگہ قرآن کے اندر پائیں گے کہ اللہ کے ساتھ میں ایمان بالیوم آخر کو جوڑا گیا ہے اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس کے اندر دو مناسبتیں ہیں پہلی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا غیب ہے ویسے ہی قیامت پر ایمان لانا غیب ہے اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان حقیقت میں تبھی پورا ہوگا جب آخرت پر ایمان لایا جائے ورنہ صرف دنیا کے بارے میں سوچنا اور دنیا پر ہی ایمان لے آنا اس سے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہ مکمل ہوگا اور نہ ہی انسان کے سلوک میں کوئی چینجنگ آئے گی چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام نے جو ایک لائف کا انسانی زندگی کا جو ایک کنسپٹ دیا ہے اسلام جو انسانی زندگی کا تصور دیتا ہے وہ بڑا ہی بڑا ہی ڈیپ اور بڑا ہی لانگ ٹائم جسے بولتے ہیں ایوڑ فور ایور تصور دیتا ہے یعنی ہمیشہ کی کا تصور دیتا ہے اسلام انسان کی زندگی دراصل ہمیشہ کے لیے ہے انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی کچھ پارٹس میں, تا... میں بانٹ دی گئی ہے پہلا حصہ کیا ہے انسان زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ ہے زندگی کون سا ہے بتائیں سب سے پہلا جو حصہ ہے انسانی زندگی کا وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور یہ جو مختلف حصے ہیں ہر حصہ اپنے والے دوسرے حصے سے مختلف ہے آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے تک رہتا ہے پہلے تو یہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ یہ وہ بچے کی پرورش کس طرح ہوتی ہے اور وہ کیسے وہ ڈیولپ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی زندگی کا سارا نظام ایک دم چینج ہو جاتا ہے تو پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں ہے انسان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ زندگی پھر آخر تک چلے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن اس کے ادوار ہیں اس کے کچھ مرحلے ہیں اس کے کچھ پارٹس ہیں ایپیسوڈ ہیں اس کے اس ایپیسوڈ سے نکل کے اس ایپیسوڈ میں جاتا ہے ٹھیک ہے اب ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنی مقررہ زندگی گزارتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ زندگی سے مکمل مختلف ہے لہذا اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے اور نہ اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کر سکتے قیاس کا مطلب ہوتا ہے میزرمنٹ کرنا ایک کو دوسرے پر ناپنا تولنا ایک کا حکم دوسرے کے حکم کے مطابق بیان کرنا ایک دوسرے کے مطابق دو دونوں میں تشابو اور, اور یکسانگی دیکھنا اور انسانی زندگی جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بیس سال ہو پچیس ہو پچاس ساٹھ ستر اسی نبے کتنی ہی ہو اس کے مطابق جب وہ زندگی گزار لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا اس کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی ہے روح جو ہے انسان کی ان آٹھ چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں امت کا علمائے امت کا یا, یا مشتحدین یا علما کا اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر اور اس کی عدلہ بھی ہے کہ وہ چیزیں فنا نہیں ہوتی ہیں آٹھ چیزیں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی ان میں سے ایک ہے روح ایک ہے روح جو انسان کی روح کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے انسان انسان کے جسم سے نکلتی ہے یہ روح اور یہ دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے اور پھر بھی اس کا تعلق انسان کے جسد اور اس کے جسم سے رہتا ہے آزاد ہو رہا ہو قبر میں تو اور نعمت مل رہی ہو تو دونوں حالتوں میں اس کا تعلق اس سے رہتا ہے اور جنت کے اندر مومن کی روح جنت میں جاتی ہے اور علی میں جاتی ہے اور کافر کی روح سے میں یا جہنم کے مزے چکھ رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے اسلام تصور دیتا ہے انسانی زندگی کا کہ انسانی زندگی فار ایور ہے جبکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے اگیان ہیں ان کے ہاں آج ہمیشگ کی زندگی کا تصور نہیں ہے یعنی جو ادھیان وضعی اور انسانی انسان انسان کے اپنے خود ساختہ ہیں انسان کے اپنے بنائے ہوئے جیسے کہ ہندوازم ہے بودھسٹ ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو شب قارہ ہندیہ کے جو دوسرے ادھیان ہیں جینزم ہے یا سکھ وغیرہ ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے آپ وہ اہل کتاب جو ہمارے ہی اس اسلام کے تسلسل کا پرانا حصہ ہیں پرانی کڑیاں ہیں اس سلسلے کی آج اہل کتاب کے یہاں بھی آخرت پر ایمان نہیں رہ گیا ہے نہ یہود کے یہاں رہ گیا ہے نہ نسارہ کے یہاں رہ گیا ہے. ان کے یہاں سے اہل کتاب کے یہاں سے آج کے زمانے میں اور بلکہ بہت پہلے سے آخرت پر ایمان کا تصور بالکل دھیما اور بڑا ہی مسترب اور بڑا ہی پیشیدہ ہو چکا ہے بڑا ہی پیچیدہ ہو چکا ہے اور بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے بلکہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ کے برابر اور انکار کی طرح ہے کہ ان کے یہاں آخر پریمان نہیں ہے اسی لیے ان کے یہاں آپ دیکھیں بہت سارے مذاہب جو یوروپ کے اندر بہت سارے جو میٹریلسٹک جو آئیڈیاز آئے جو مادی نظریات آئے چاہے وہ مارکسزم ہو یا اسی طریقے سے اس سے پہلے ایگزیسٹینشلزم جس کو وجودیا کہا یا بہت سارے اور جو ایسے مذاہب آئے جنہوں نے بلکہ بلکہ ہیومنزم بھی ایک مذہب ہے انسانیت یہ سارے مذاہب چاہے وہ وجودیہ ہو یا روحیہ ہو یا وزریہ ہو یا اسی طریقے یہ بہت سارے وہ مذاہب ہیں جو یورپ میں وقتاً وقتن۔ آتے رہے اور بڑے بڑے فلاسفرس نے ان کو انسانی زندگی کی فلاح کے لیے کامیابی کے لیے اس کی سعادت کے لیے اور انسانی زندگی کو اعلیٰ معیار پہ لے جانے کے لیے اور انسانی تعامل کو انسانی تبادلے خیالات اور تبادلے تعامل اور بہیویئر کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے ان تمام چیزوں پر بڑے بڑے فلاسفرس اور بڑے بڑے جسے آج کل سائیکلونالسٹ کہلاتے ہیں کہ مطلب وہ جو ہیں نفسیاتی تحلیل کرنے والے تجزیہ کرنے والے علماء نفس, نفس جسے کہا جس جاتا ہے حرف میدان کے علماء نفس نے اور فلسفرز نے اپنی اس انسانی زندگی کے متعلق سوچا ہے اور اپنی, اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیے دیے ہیں اور ان آئیڈیوں کی وجہ سے یہ لفظ ازم جو ہے نا آئی ایس ایم والا ازم یہ ازم بہت ساری چیزوں میں لگا ہوا ہے بہت سی چیزوں میں لگ گیا اور ڈھیر سارے سینکڑوں اس طرح کی آئیڈیولوجیز اکٹھی ہو گئی دنیا کے اندر ان کا نتیجہ یہ ہوا ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے انسان چونکہ اس کا تعلق اس کی بنیاد اصلم انسان کی اپنی ناقص اور قاصر نگاہ پر اور ظاہر پر تھی نیچرلزم بھی ایک مذہب ہے جس کے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک زمانے میں سر سید احمد خاں وغیرہ اس سے متاثر ہو گئے تھے تو یہ نیچرلزم وغیرہ یہ وہ مذاہب ہیں جنہوں نے صرف میٹر اور مادے پر ظاہر پر اور نیچر پر ہی جنہوں نے اپنی بنیاد رکھی چونکہ ان کے پاس وہی نہیں تھی ان کے پاس جو دین تھا کرسچینیٹی یا نسرانیت یا یہودیت یہ تباہ و برباد ہو چکی تھی مصق ہو چکی تھی تحریف ہو چکی تھی اس کے اندر زیادتی کمیاں بڑھانا گھٹانا اپنی اپنی آرا داخل کرنا یہ سارے مصائب داخل ہو چکے تھے اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں ان کے پاس دین پر اعتماد کرنا ایک اہم بات نہیں تھی بلکہ دین کو انہوں نے اپنے لیے مضمون جانا اور آج کل بھی دیکھیں آپ سائنس کا نظریہ یا سائنس پڑھنے والے آج یہ سوچتے ہیں کہ سائنس اور دین دونوں مختلف چیزیں ہیں کیوں کیونکہ جس دین کے زمانے میں جس دین میں جس دین کا جب دور دورہ تھا اور اس زمانے میں جب سائنس ترقی کر رہی تھی تو وہ دین اس سائنس کی مخالفت کرتا تھا سائنس کی اور نئی ترقی کی مخالفت کرتا تھا اسی لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ سائنس اور دین یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں اور دنیا اور دین اسی لیے کیا نام ہے کمیونلزم بھی آیا کیوں آیا کیونکہ یہ کمیونزم اس لیے آیا اسی طریقے سے یہ المانیت آئی سیکولرزم آیا نیشنلزم آئی یہ سارے جو مسائل آئے اسی لیے آئے کیونکہ دین کو اور دنیا کو الگ الگ سمجھ لیا گیا ان لوگوں کے ان تصورات کی بنا پر ایک خطرناک سچویشن پیدا ہوئی یورپ کے اندر اور امیرکا کے اور امریکہ میں یورپ والے سب ادھر ہی چلے گئے تو امریکہ میں وہی چیز پیدا ہو گئی یوروپ اور امریکہ یا مغربی دنیا میں جو آج کے زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب قوم مانی جاتی ہے اس قوم کے یہاں اخلاقیات کا تصور ضائع ہو گیا اخلاقیات کا تصور ضائع ہو گیا بھلائی کا تصور ضائع ہو گیا تعاون کیا چیز ہے وہ نہیں جانتے آپ کے ساتھ تعاون کب کریں گے مادیت پر مفاد پرستی مادہ پرستی نفعیت جسے کہتے ہیں نفعیت بھی ایک مذہب ہے کہ اگر مجھے آپ سے لین دین کرنے میں بات چیت کرنے میں دوستی بڑھانے میں مجھے اگر کوئی مادی فائدہ ہے تب میں رکھوں گا آپ سے دوستی ورنہ میں نہیں رکھوں گا یہ چیز یورپ کے اندر اور امریکہ اور مغربی دنیا میں عام ہو گئی کہ کوئی بھی انسان کسی سے اگر کنسرن رکھتا ہے تو صرف اپنے مفاد کی خاطر ہے لیکن اسلام نے چونکہ ایمان بلیومل آخر کا تصور دیا ہے یہ تصور اور احتقاد ایمان بلیومل الاخر کا اعتقاد اتنی عظیم اور اتنی فائدہ مند چیز ثابت ہوئی کہ یہ چیز انسان کے سلوک کو چینج کر دیتی ہے انسان کے سلوک کو چینج کرنے میں سب سے بڑا کردار ایمان بلیمل الاخر کا ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اگر دیکھتا ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کی مدد کرتا ہے ایک غریب ہے فقیر ہے کلاش ہے اس کی مال سے پیسے سے اور بہت سارے ساز و سامان سے یا اپنی اپنی وجاہت سے اپنے منصب سے اپنی طاقت و قوت سے مدد کرتا ہے یہ جو جذبہ تعاون ہے جذبہ تکافل ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کا تعلق اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین اور آصب پر ایمان ایمان کی وجہ سے ہے اور کہا نا کہ ان نمانو تو جل لا نورید ملکم جزا ان والا دیکھیں آپ کہ ہم اگر تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کی خاطر لا نوری دو ملکم ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے آپ دیکھیں یہ تصور کیوں کہاں سے آیا صرف اس قیامت کے دن پر اور اللہ کے دن پر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی وجہ سے تو یہ اسلام نے جو تصور دیا اور عقیدہ دیا ایمان بلّی آخر کا اور ویسے بھی آپ سوچ لیں آخر سوال یہ ہے کہ ایمان بلّم الخر کی ضرورت کیوں ہے ٹھیک ہے اسلام نے تو دیا ہے یہ تصور یہ اعتقاد لیکن اس کی ضرورت ہے کیوں <تصور> <تصور> جی احسنس اور کوئی اس کے بارے میں بتلائے کہ آخر, آخرت پر ایمان کی ضرورت کیوں ہے کیوں ہونا چاہیے آخرت یہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے جہاں پہ فیصلہ ہو جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا جزا سزا فیصلہ ٹھیک ہے جی اور جی احسنت یہ بھی ایک اچھی وجہ ہے کہ اچھا کام کرنے کا جذبہ بڑھے اور برا کام کرنے سے انسان رکے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے کسی پہ تو اس کا محافظہ ہونا چاہیے ابھی آپ کو سوچ لیں اور یہ اہل الہاد جو ہیں آج کل جو لوگ دین کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانے یا خاموش کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے آپ جو ہیں مثلا آپ دیکھ لیں اور ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں بلکہ دنیا کی پوری دنیا کو چلانے والی جو خفیہ طاقت ہے وہ ایسی ظالم ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو دولت ہو اور جب پیسہ دولت ہوتا ہے تو ساری چیز دنیا آگی مٹھی میں ہوتی ہے آپ اس پیسے اور دولت سے مان لیجئے خاص کر وہ ممالک ہمارے جیسے ممالک بر صغیر کے جہاں پہ کرپشن اور مطلب اس بدعنوانی عام ہے اور جہاں پر ایمان بک جاتا ہے چند ٹکوں کے, با, م, کے بدلے میں لوگ آپ اگر آپ, آپ, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ظلم کریں گے آپ کو ڈر کسی کا نہیں ہوگا کوئی ڈر نہیں آپ کو کیوں؟ کیونکہ پولیس آپ کی مٹھی میں ہے آپ نے ان کو خریدا ہوا ہے اس کے علاوہ جو, جو لوگ قائدین ہیں وہ آپ کی مٹھی میں ہیں وہ آپ کے غلام ہیں آپ کے پیسے سے ووٹ لے کر آپ کے پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں وہ یا اگر آپ مسئلہ چلا جائے محکمے میں تو وکیل بڑے سے بڑا وکیل آپ کے ہاتھ میں ہے اور بڑے سے بڑا جج بھی آپ کے لیے بکا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے ظالم انسان کو نہیں روک سکتی کیونکہ آپ جس طاقت کی بات کریں گے وہ طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ سے مال کو اپنا سب سے پہلا متمح نظر بنایا سب سے مین پہلا ٹارگیٹ یہودیوں کا مال ہے اور اسی لیے آج کے زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون یہودی ہیں دنیا کے بڑے بڑے بینکرز اس وقت جو ہیں سب یہودی ہیں روک کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے روک دنیا کا سب سے بڑا بینکر ہے اور یہ وہ بینکر ہے جو امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک جو ہے فیڈرل ریزرو جو ہے اس کا 60% شیئر اس کا اپنا ہے برطانیہ کی جو قومی بینک ہے اس, اس, اس کا زیادہ وہ, وہ جو ہے خود میں خود میں یہودیوں کے ہاتھ میں ایک زمانے میں اس کا جو ذمہ دار یہودی تھا اس نے کہا تھا کہ برطانیہ کے عرش پہ چاہے کوئی بھی رہے لیکن حکومت میری ہے تو آپ پڑھیں اس کرنسی کی تاریخ پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ کرنسی کی تاریخ میں خاص کر میں آپ کو اس کا سوچ دے دوں وکی پیڈیا میں آپ اردو والے ورزن میں کرنسی نوٹ جو کاغذ کی کرنسی ہے کاغذ کے نوٹ کے بارے میں تاریخ بڑے بڑی ہی حیرت انگیز گی تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بینکرز دنیا کے بڑے بڑے جو انویسٹرز جو ہیں یہ سب یہودی ہیں اور انہی کے قبضے میں آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں فلسطین میں اسرائیل کو یا یہودیوں کو کیسے بسائے گا یہ تاریخ بھی آپ لوگ من جملہ مختصراً تفصیل جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے کس چالاکی سے کس پلاننگ سے بتایا گیا اور جو جنگ عظیم کی زمانے میں ہٹلر کو جو بدنام کیا گیا یہ بھی سارا کا سارا جھوٹ کا ایک, ایک ایک خاص پلاننگ کے ساتھ کی گئی سازش تھی جس میں کہ یہودیوں کی مظلومیت کی کہانیاں بیان دی گئی کہ ہٹلر نے مارا کچھ نہیں ایسا ہوا ہے لیکن دنیا کے اندر مشہور کر دیا گیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہودیوں کو کس پلاننگ کے ساتھ آپ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی کے ماحول کو دیکھیں اور اس تناظر میں آپ جو ہے اسرائیل کے بسانے کا پلان اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بڑی ہی مضبوط اور بڑی ہی مشکل سازش کے ساتھ اس چیز کو یہودیوں نے بسوایا ہے اور کس طرح کیا ہے وہ ساری تفصیل پر کے سامنے آئیں گی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دنیا کے اندر آج بھی پیسے والی طاقتیں اور عقل والی طاقتیں پیسے والی طاقتیں دنیا کو اپنے اشاروں پہ چلاتی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ ہمارے علاقوں میں محلی طور پہ علاقائی لوکل ایریاز میں ایسا ہوتا ہے رورل اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوکل جو ہیں بعض لوگ اس طرح کے گنڈے قسم کے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیسے اور دولت اور اپنے اپنے دب دبے سے پورے علاقے میں اپنا خوف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو حاوی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے پوری دنیا کے پاس کوئی قانون نہیں کوئی سولوشن نہیں ہے دنیا کے کسی مذہب میں اس کا سولوشن نہیں اور نہ ہی دنیا کی کسی آئیڈیولوجی میں اس کا سولوشن ہے سوائے اسلام کے اور اسلام نے جو تصور دیا ہے ایمان کا اللہ پر ایمان اور آسط پر ایمان یہی وہ تصور ہے جو ایک ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکتا ہے اور ویسے بھی اللہ رب العالمین چونکہ اللہ پر ایمان تقریباً دنیا کی ساری قوموں نے ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھا ہے چاہے انہوں نے اللہ کو اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی لغت زبانوں میں کسی بھی نام سے پکارا ہو لیکن ایک خالق کا ایک کریٹر کا تصور سارے ادھیان میں ہے اور اللہ کا یا خالق کا انکار یہ بہت ہی چند لوگوں نے پرانے زمانوں میں کیا تھا اور جب سے یہ رشیا کا یہ مارکسزم کا جب یہ سیلاب آیا شیوعیت اور اشتراکیت کا اس سیلاب کی وجہ سے بیسویں صدی میں تھوڑے سے چند لوگ دو تین پرسنٹ دنیا کی آبادی کے تین پرسنٹ تقریباً یہ لوگ آج کے زمانے میں شمار کھے جاتے ہیں جن کو ہم ملحد کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں دنیا کی ہر قوم نے دنیا کے ہر مذہب نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے اب اللہ تعالیٰ جب خالق ہے اللہ کی خلق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی اس تمام مخلوقات میں اگر غور کیا جائے تو یہ مخلوقات اور تمام کائنات بڑی ہی منظم بڑی ہی محکم بڑی آڈرلی آرڈر، پلان کی ہوئی مخلوقات ہے اور اس کے اندر ہر چیز کے اندر ایک سے ایک بڑے بڑے فوائد اور حکمتیں اور بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزات تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہر کسی کے پاس مسلم ہے بلکہ آپ لوگ اگر کتاب قرآن اور سنت تو ہے ہی اس میں سارے اشارے نصوص اللہ تعالیٰ کو حکیم کہا گیا ہے اللہ کی صفت حکیم ہے لیکن اگر آپ لوگ اور دوسرے ادیاان کو پڑھیں گے تو آپ ان میں یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو حکیم اور عقلمند اور بڑا ہی فہیم کہا گیا ہے بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں ویدوں میں خاص کر جس کو بھی اپنا اللہ مانا ہے اس کو اور جس کو انہوں نے اپنا پرماتما اور ایشور مانا ہے اس کو بھی انہوں نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے کہ وہ حکمت والا ہے عقل مند ہے اور بڑی روشن برائٹ عقل والا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ بالاتفاق ساری اقوام ساری امتوں اور ملتوں کے اتفاق سے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور حکمت والا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا حکمت والا حکیم جو ہے الحکیم خلاف لایت حکیم کوئی بھی کام حکمت کے خلاف نہیں کرتا اب اللہ جو کہ حکیم ہے حکمت والا ہے اس نے جب یہ کائنات بنائی اور انسانوں کا سلسلہ اس زمین پر بنایا اور بنی آدم کو بسایا اور لوگوں کے اندر اللہ تعالی نے مختلف جذبات رکھے مختلف اختیارات دیے مختلف قوتیں دیں لوگوں کو علیکم السلام لوگوں کو ظلم کرنے کی بھی قوت دی لوگوں کو ظلم سہنے کی بھی قوت دی لوگوں کو شر کی بھی قوت دی لوگوں کو خیر کی بھی قوت دی اختیارات بھی دیے سوچنے کے اختیارات دیے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے آخر کیا چاہا ہے کیا یہ زمین کیا یہ کائنات بغیر کسی حکمت کے بنائی گئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا اس کی حکمت ضرور ہے اور وہ حکمت یہی ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے آزمائش گاہ ہے یہ ٹیسٹ اور ایگزامینیشن یا اختبار کی جگہ ہے اور اس کے بعد ایک رزلٹ کا وقت آنے والا ہے یہ ساری چیزیں اسلام تصور دیتا ہے آخرت پر ایمان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آخرت پر ایمان کے لیے اتنے اتنا کافی ہے اس کو سمجھانے کے لیے ویسے بھی اللہ رب العالمین نے آخرت پر ایمان کی کچھ دلیلیں قرآن میں قرآن کریم میں دی ہیں جن دلیلوں سے جن دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص کر چونکہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے عرب کے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان آخرت پر ایمان لانا اپنے ایک عقل کے خلاف سمجھتے تھے آخر پر ایمان لانا یہ عادت سمجھتے تھے یا دور سمجھتے تھے استفاد کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور مر کر کے مٹی میں گل مل جائے اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ان کی کمزور عقلوں کو خطاب کیا اور سمجھایا مختلف آیات میں جیسے مثلاً یہ آیت کتنی مشہور آیت ہے کہ وزارہ بالن مثلاً عقل کا کہ اللہ تعالیٰ سوات ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے یہ ناقص اور کمزور انسان اور اپنی اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس طرح اللہ نے ایک ایک حقیر نطفے سے انسان کو پیدا کیا اور کس حقیر نطفے سے اور کس طرح سے آج کے زمانے میں آپ جو اس چیز کو دیکھیں کہ انسانی پیدائش کس طرح ہوتی ہے خاص کر رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش کس طرح اللہ تعالی کرتا ہے بڑی ہی حیرت انگیز چیز ہے ایمان اس سے زیادہ ہوتا ہے انسان کا تو اللہ فرماتا کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ میں یقین ایزام بھیا کون زندہ کرے گا ان, ان بوشیدہ ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو کر کے مٹی مل گئی ہو اللہ نے فرمایا قُل اول مرح. کہ, دو کہ ان کو زندہ کرے گا وہ یا وہ ذات زندہ کرے گی جس نے یہ ہڈیاں بنائی تھیں پہلی بار آپ دیکھیں کہ ماں کے بیٹ میں خاص کر آپ اس کو اگر بچے کی ڈیولپمنٹ کی وہ ویڈیوز دیکھیں جو میڈیکل میڈیکلی ریسرچ ہو کر کے آئی ہیں ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بچہ ہفتے وار یا روزانہ دن ب دن ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اس کی ہڈیاں کس طرح بنتی ہیں بڑی ہی عجیب حیر انگیز چیز ہے دو دو سیلف سے اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں بن کر کے اس پہ گوشت چڑھتا ہے اور ساری چیزیں بنتی ہیں بڑی حیر دنگیز چیز ہے یہ چیز تو اللہ نے فرمایا قل کلام تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے استدلال کیا پہلی پیدائش سے کہ جب ہم نے تمہیں بغیر کسی چیز کے پہلی بار بنا دیا تو پھر دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی مشین کو کسی بھی نئی طرح کی بلڈنگ بنانے کو دنیا کی بھی چیز اگر پہلی بار بنانی ہو تو مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا خاکہ اس کا سانچا اس کا تصور نہیں ہوتا انسان کے دماغ میں لیکن اگر ایک بار بن کے گر گئے ٹوٹ گئی ہو یا کھو گئی ہو آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں اس کو کیونکہ آپ کے دماغ میں اس کی شکست آ گئی اس کے سارے چیزیں آ گئی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی انسان کو خطاب کیا اس کمزور عقل انسان کو جو یہ بعید سمجھتا تھا دور سمجھتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے پہلی بار بنا دیا بغیر کسی مثال اور نمونے کے وہ دوبارہ بنا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور طریقہ استدلال رہا قرآن کے اندر آخرت پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے کہ بھائی اللہ رب العالمین زمین کو یا بہت ساری مخلوقات کو زندہ کرتا ہے زمین بالکل سوکھ جاتی ہے اس میں پانی نہیں ہوتا چٹک جاتی ہے اور مر جاتی ہے زمین اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے فرمایا کہ كُلْ أَنَّهُ <الْمُوتَى> اللہ تعالیٰ نے زمین کے زندہ کرنے کو خشک سالی کے بعد اور تحت سالی کے بعد جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین ایک طرح سے حشاش وحشاش ہو کے خوش ہو جاتی ہے خوش ہو کر کے اس میں مطلب گویا اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ اس اپنی خوشی میں ہریالی اس میں چھا جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے طرح طرح کے پیڑ پودے اگاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اللہ یہ, یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مردہ و مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیا جہاں پہ ایک گھاس کا تنخواہ نہیں تھا آج وہاں پہ ہریالی کھیتی لہرہ رہی ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اور مردوں کو بھی زندہ کرے گا یہ اور اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں مثلا اللہ نے فرمایا کہ کیا تم انتم اشد و خلق امسان بنا ارے تم کیا ہو آسمان کے مقابلے میں اور خاص کر اگر ابھی آپ اسپیس سائنس کے وہ بہت سارے معجزات جو آج کی تحقیقات میں سائنس نے ثابت کیے ہیں گیلیکسی وغیرہ اور آسمان کی جو بہت سارے سیارات اور قواقب کے بارے میں جو سائنس نے تحقیقات کی ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو انسانی عقل بالکل حیرانی کی آخری حدوں کو پار کر جائے کہ آخری کیا چیز ہے اور آسمان میں لاکھوں کروڑوں بلینوں گیلیکسیاں ہیں ہماری اپنی گیلیکسی کے کتنے سیارے ان کو نہیں گنا جا سکتا تو دوسری کتنی گیلیکسیاں ہیں کہکشائیں ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور یہ ساری کہکشائیں اس آسمان میں ہیں اور یہ آسمان کتنا بڑا ہے اس کی تو کوئی حد کسی کو آج تک پتا ہی نہیں ہے تو سوال یہ کہ اتنی بڑے مخلوق اللہ نے بنائی تو یہ انسان حقیر سا انسان اس کے سامنے کیا ہے کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو دوبارہ کٹانا تو یہ اللہ کو کہ انہوں یہی بات کہی جا سکتی ہے کرنے اللہ رب العالمین کا ارادہ بس کن کہہ دو ہو گیا تو یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کے جو ہے نمونہ ہے اس کے بعد میں شیخ نے مصنف نے قیامت کے دن کے بہت سارے نام گنائے ہیں تو میں میرا خیال ہے کوئی ساتھی ان ناموں کو اگر پڑھے تو اچھا رہے گا قیامت کے ناموں کو پانچ پانچ کر کے دو چار ساتھی پڑھیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں میں بھی نشات آئے اور میں بھی تھوڑا سا بولنے سے آرام کر لوں جی قیامت کے ناموں کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں آپ پڑھیں شیخ آپ پڑھیں پانچ نام آیتوں کے ساتھ اردو علی میں دیکھ لیں پیج نمبر کتنا ہے پیج نمبر چالیس یعنی قرآن میں ان ناموں سے قیامت کو یاد کیا گیا ہے پہلے نمبر نام پڑھیں شیخ پڑھیں گے پہلے آپ کا نام کیا ہے شیخ اسماعیل <سؤال> بھائی آپ پڑھیے جی پہلا نام ہے ساہ کے معنی گھڑی آگے آئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی آیت انہوں نے بیان کر دی آپ اس طرح پڑھتا چلے جائیں ترجمہ پڑھیں اس کا یوم البعث یا یوم بحث بعث کے معنی اٹھانا اٹھائے جانے کا دن قلا یوما یوم الباس تو قرآن کے اندر قیامت کو یوم الباس بھی کہا گیا ہے بعث مانے اٹھانا تو قیامت کے بعد ایک بار ہلاکت ہوگی اور دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا جی یوم الدین یوم الدین یوم جی, جی شیخ آپ پڑھیں یوم الحسرا حسرت کا دن یعنی اس دن لوگ بہت سے لوگ جنہوں نے نیک امال نہیں کیے ہوں گے برے عمل کے وہ حسرت کریں گے جی جی آگے پڑھیں میرا خیال ہے آپ جو ان کو گنا چلے جائیں چلے جائیں جی یا پر زبر ہے سب لوگ ٹھیک کر لیں یہاں پر زبر لگائیں؟ لہیل جی جی یوم الناب تناد یہ ندا سے ہے تو تنا مطلب پکارا جائے گا اس دن لوگوں کو تو اسی وجہ سے یوم التناب کہا گیا ہے جی دار قرار جی قرار جی آخر آتا تھا دار القرار دار القرار کا مطلب ہوا کہ آخری استقرار اور آخری فائنل استقرار جو ہوگا سکون قرار کہاں ہوگا اسی آخر میں ہوگا دنیا میں قرار نہیں ہے جی یوم الفصل فیصلے کا دن حکم صادر کرنے کا دن ججمنٹ کا دن جی آپ پڑھیں شیخ آپ پڑھیں پانچ نام پڑھیں آپ فٹافٹ دل دل دیوم الجم ایک جم کا دن اکٹھا کرنے کا دن جی وہاں یوم حساب حساب کتاب کا دن یوم حساب مطلب حساب کتاب کا دن آج ہمارا جو یوم حساب جی گیارہواں یوم بڑھائی سورہ سورج شورہ میں جو میں پڑھیں پڑھیں یوم الخلود. الخلود خلود کے مطلب ہمیشگی فار ایور رہنے کا دن ہمیشگی کے لیے جو دن ہوگا وہ آخرت کا دن ہی ہوگا جیسال دالی کا یوم الخلود جی آپ جی. مطلب. پڑھیں شیخ آپ پڑھیں یوم الخروج نکلنے کا دن قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے سب پہنچ جائیں گے میدان حشر میں خروج یہاں پر روح خروج جو ہے الخروج من القبور یا من از زمین سے نکلنے کا دن سب سب مردے جو پڑے ہوں گے زمین میں سب نکل کے کھڑے ہوں گے اور باہر آ جائیں گے جی جی اللہ جی حاق کے مانے الواقعہ مانے واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی اسی سے واقعہ ہے کا اصل میں حق سے حق کا یا حق ثابت ہونا تو کا مانے جو حقیقت میں ثابت ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ واقع ہونے والی ہے حقیقت میں جیسے حق ثابت ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی ثابت ہونے ثابت ہے اور حق میں اس کو آنا ہے جی اب تاممت برا تامما اصل میں ہوتا ہے بڑی مصیبت کو بڑی مصیبت کو بولتے ہیں تامما تو یہ چونکہ بہت بڑی مصیبت ہوگی جب واقع ہوگی اس وقت بھی اور جب دوبارہ سے اٹھیں گے تو پھر کفار کے لیے اور گنہگاروں کے لیے مصیبت کا ہی دن ہوگا ہے کہ نہیں جی اشاخا میں نے ہوتا ہے چیخنے والی چنگھاڑنے والی زوردار کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ جب کہتے ہیں کبھی کبھار بڑی زوردار چیخ نکلتی کان پھاڑ ہوئی ہے اس چیخ نے تو کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ جو ہوتی ہے کیونکہ یہ چیخ کون سی ہوگی یہ چیخ اصل میں ایک سور کی چیخ ہوگی جب سور پھونکا جائے گا جس, جس سور سے ایک دم سب مر جائیں گے سارے لوگ اور دوسرا پھر سور پھوکا جائے گا جس میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس سور سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں بالکل بے ہوش ہو جائیں گے تو یہ اسی لیے اس کو ساخہ اور چیخنے والی کہا گیا ہے جی آزیفہ مانے قریب آنے والی قریب ہونے والی تو قیامت تو قریب ہو ہی رہی ہے قریب ہے اسی لیے اس کو آزیفہ کہا گیا ہے جی الکاریا کاریا مطلب ہوتا ہے کھٹ کھٹانے والی کھڑکھڑانے والی پارا الباب جو ہوتا ہے دروازہ کھڑکھٹانا تو جب یہ آئے گی تو کھڑکھڑا خڑ ہوئی آئے گی اس کی نشانیاں بھی کھڑپڑاتی خڑ ہوئی آئیں گی اور جب واقع ہوگی تو ساری دنیا تہس تحس نحس ہو کے رہ جائے گی تو یہ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے جی وہ جو آٹھ چیزیں میں نے کہا تھا وہ اس کو لکھ لیں آپ لوگ آگے آپ کو یاد رہے وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی نمبر ایک عرش اللہ کا نمبر دو کرسی اس کے بعد جنت پھر رجہنم اور ریڑھ کی ہڈی کا آخری ٹکڑا جو کہ جس کے بارے میں حدیث میں تھا اجب زنب جسے کہتے ہیں اجب زنب شیخر لکھ دیجیے گا اجب زنب اس پہ اجب زنب اس کا مطلب ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا لاسٹ فائنل آخری ٹکڑا آخری گٹکا وہ کبھی بھی نہیں سڑتا ہے مٹی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا وہ بھی ہمیشہ رہتا ہے اسی سے دوبارہ سے انسانوں کو پھر سے بنایا جائے گا اور انسان کی روحیں انسانوں کی یا روح ارواح سیدھے ارواح کہیں جس میں بھی زی روح ہے اس کی روح اور لوح لوہ محفوظ اور قلم یہ آٹھ چیزیں ہیں جن کو بقا ہے یہ چیزیں فنانے ہوں گی یہ مستثنا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو مستثنا قرار دیا ہے یعنی جب جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ کا عرش اپنی جگہ باقی رہے گا وہ اس کے اندر کسی طرح کا فنا نہیں آئے گا ایسی اللہ کی کرسی بھی جو کہ موضوع القدمین ہے محفوظ اور وہ قلم جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھا ہے <تصفح> جی <تصفح> ابن تیمیہ نے اس کو نوٹ کیا ہے کو جی اب ہمارے سامنے ایک بہت اہم مبح سے سات بجے کتنے بک نمائیں ساڑھے سات بجے جی ان قرار کہا گیا ہے قیامت داروار جائے گا ہاں تو وہ اصل میں وہ چونکہ اسی میں ہی فیصلہ ہو جائے گا نا جنت ہے جہنم کا تو اسی لیے قرار فائنل قرار اسی میں ہوگا جنتیوں کو قرار آئے گا جنت میں اور جو جہنمی ہے وہ جہنم پہنچ جائیں گے جی ہاں ان شاء اللہ وہ ایک ہیل ملا کسی ملا دینا کافی بنا کے ہو گیا اب ہمارے سامنے ایک بڑی ہی بڑی ہی اہم اور پرخراش مبحث ہیں پرخراش اس لیے ہے کہ اس مبحث یا اس مسئلے کی وجہ سے امت میں بہت زیادہ اختلافات ہوئے ہیں اور بڑے ہی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ ہر مسلمان اس بات کو بڑا بخوبی جانتا ہے کہ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے اگر وہ صحیح ہے تو قابل عمل ہے اور واجب العمل ہے ٹھیک لیکن یہاں پر ایک بڑی یہ حقیقت میں بڑی ہی تقیق علمی بحث ہے میں اس کو چ... کوشش کروں گا کہ اس کو بڑی ہی بسیت انداز میں اور سمپلی اس کو بیان کروں کہ آپ کے پاس جو کبھی خبر آتی ہے مثلا کوئی بھی انسان آپ کو خبر دیتا ہے تو خبر عام طور پر دو طرح سے ہوتی ہے مثلا کوئی خبر ایسی ہوتی کہ اس کے بارے میں بیان کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں ہر انسان جو بھی آ رہا ہے وہ گوئی والی خبر بیان کر رہا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ یقینی بات ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شمع نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی خبر کو بیان کرنے والا کبھی ایک انسان ہے کبھی کبھار دو ہیں کبھی تین ہیں یا گنے چنے لوگ ہیں اس طرح ہوتا ہے ہمیشہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے یہی حال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تک آئی ہیں کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جن کو بیان کرنے والے صحابہ بہت زیادہ ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو بیان کرنے والے ایک صحابی دو صحابی تین صحابی کیونکہ اللہ کے نبی کی احادیث بھی خبر کی طرح آئی ہیں اچھا تو جن احادیث کو بیان کرنے والے بہت زیادہ صحابہ ہیں یا ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کی تعداد کم سے کم کس ہونی چاہیے ابتدا میں آپ جان لیں بہت زیادہ صحابہ ہیں جن احادیث کو بیان کرنے والے صحابہ بہت زیادہ ہیں ان احادیث کو کہا جاتا ہے متواتر کیا کہا جاتا ہے متواتر میرا خیال میں بھی تھوڑا اس کو استعمال کروں گا شہزرا اس کو مجھے وہ دل کچھ چیزیں آپ لوگ لکھئے گا اس کو لکھ کر کے انشاءاللہ شاء اللہ واضح ہوں گی اگر پڑھ رکھا ہے تو ان شاء اللہ مختصر بتاؤں گا بہت مختصر اعتبار اصول ہی الینا ہم تک جب حدیث آتی ہے سنت کے ذریعے تو پہنچنے کے اعتبار سے دو تراکی ہوتی ہے ایک متواتر ایک آحات ٹھیک متواتر کے بارے میں مختصر طور پہ بغیر کسی علمی دقیق بحث میں گھسے ہوئے اتنا جانیں کہ متواتر وہ حدیث ہے جس کو بہت زیادہ تعداد میں بیان کیا ہو اور کم سے کم کے بارے میں ابن حجر کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس میں دس دس لوگ ہیں لیکن اس پر اعتراض ہے وہ ابھی آئے گا احاد کے بارے میں ہے کہ اس کی تین اقسام ہیں احاد کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتی مشہور ایک ہے عزیز اور ایک ہے ظمی مشہور جس کی کسی بھی انسان کے کسی بھی طبقے میں چاہے وہ صحابہ کا طبقہ ہو تابعین کا طبقہ ہو تبا تابعین کا طبقہ ہو یا ان کے بعد کے طباء الطبا کا طبقہ ہو امام بخاری اور علم حدیث کے جو مشایخ ہیں ان مشایخ کا طبقہ ہو اس میں اگر تین لوگ آ جائیں تو حدیث مشہور کہلاتی ہے اور عزیز ہوئے جس میں دو لوگ آ رہے ہیں اور غریب ہوئے جس میں ایک آ رہے ہیں ٹھیک ہے تبتے سمجھتے ہیں آپ لوگ یعنی صحابہ کا تعمیر کا تبا تعمیر کا اس طرح سے تب اب ابن حجر میں جب کہا کہ دس لوگ ہوں تو سوال نہیں اٹھا کہ اگر تین کے علاوہ چار ہو تو پھر کیا ہوگا کیونکہ تین ہوگی تو اس کو مشہور کہا جائے گا اور اگر چار ہو جائیں کسی سند میں اور تین نہ ہو چار ہو پانچ ہو زیادہ ہو تو کیا کہیں گے اس کو تو بعض لوگوں نے کہا کہ مستفیض کہا جائے گا لیکن مستفیض اور مشہور ایک ہی ہے لہذا راجے پال یہ ہے کہ کم سے کم چار لوگ ہوں متوا کرنے ٹھیک ہے <coughs> یعنی کم سے کم تعداد کسی بھی سر کے پتہ میں جیسے صحابی تابعی تابری تابری تبا تابعی، تابعی یا مشائخ مشائخ الائمہ مشائخ الائمہ کبھی کبھی مشائف اللما یہاں بھی ہوتے ہیں یا بھی ہوتے ہیں امام بخاری مسلم وغیرہ کسی بھی ایک طبقے میں اگر چار ہو جائیں تو حدیث متبادل اور کسی میں اگر تین ہو جائیں تو مشہور ہے کسی میں دو ہو جائے عزیز ہے کسی میں ایک ہو جائے تو غریب ہے اب سوال یہ ہے سارے لوگوں نے اس بات پر اطلاع کیا ہے کہ متواتر حدیث سے متوطر خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی آپ کے پاس اگر متوطر خبر ہے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ بات سچی ہے مشکل آتی احاد میں کہا کہ احاد سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا جی آحاد سے सकता है इसमें इसको गलती हो गई हो भूल गया हो इमकान है भूल गया हो दो हैं तो दो एक एक करके पता चले एक यहां पर पता चला एक किसी और को पता चला तो वो भी अलग अलग एक एक लोग हैं या हो सकता है दोनों ने मिलकर सोचा हो चलो एक अभी लड़ दो वैसे भी दो लोग आपस में किसी भी गलत काम पर इतफाक कर सकते हैं या तीन हो तो तीन भी हो सकता है उन्होंने आपस में اتفاق کر لیا ہو یا تینوں لوگوں سے غلطی ہو گئی ہو لیکن زیادہ لوگ جو ہوں گے چار یا اس کے زیادہ اس میں اتفاق جھوٹ بولنے پر غلط بولنے پر یا غلطی ہونے پر کا امکان کم رہ جاتا ہے اب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آہاد کی حدیث سے یقین <coughs> ثابت نہیں ہوگا یقین نہیں کیا ہوگا یس بس گمان کر سکتے ہیں اب یہ مسئلہ جب آیا اس کی اس کے اس مسئلے کے بعد مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اصلا یقینی چیز ہوتی ہے عقیدہ یقینی چیز عقیدہ کا مادہ اصل میں آقدہ سے ہے آقدہ آقدہ میں ہوتا ہے آقادہ عمل کیا ہے باندھنا اور اسی سے عقد بیع ہے تاقت اسی سے کہتے ہیں کہ جو کہ فائنل کرنے کے لیے عقد بیع کو یا عقد کسی کام کے تاقد کو ہمیشہ کے لیے اس کو میساخ کے طور پر عہد و پیمان کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ عقد بنتا ہے تو عقادہ جب عقیدہ ہوتا ہے تو انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کو باندھ کے رکھتا ہے اس کو باندھ کے رکھتا ہے اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے لہذا عقیدہ یقینی چیز ہوتی ہے اب اشراط صاحب کو لے لیجیے اب اشراط صاحب کے بارے میں کہ یہ چیز قیامت کی نشانی ہے یہ عقیدہ بنانے کے لیے ہم کو یقینی خبر چاہیے کہ زندگی خبر چاہیے یقینی خبر چاہیے اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قاعدے پر اگر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف اشراط صاحب بلکہ دین کا تقریباً سمجھ لیجئے پچانوے سے اٹھانوے پرسینٹ حصہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا دین سے برآ سنن احادیث کا ورنہ قرآن متواتر ہے قرآن متواتر ہے بل اتفاق قرآن متواتر ہے متواتر ہے بل اتفاق لیکن احادیث اور سنت نبوی جو ہے زیادہ تر تعداد اس کی جو ہے احاد ہے ٹھیک جی؟ اچھا اب اس کے بعد یہ جب مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ احاد کی احادیث ظنی ہیں اور عقیدے کے یہ سارے مسائل احاد आहाद والی احادی سے ثابت ہو رہے ہیں تو زنگ یا گمان سے آپ یقین کیسے قائم کر سکتے ہیں ٹھیک یہ اشکال ہے یہ اشکال کس نے کھڑا کیا متقل نے معتضلا نے اور ہمارے یہاں کے جو ماتریدی اور آشائی اور جن کے وارثین اہل دیوبند اور اہل بریلی اور اہل جماعت اسلامی اور اہل تبلیغ ہیں ان کے آبا و اجداد نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے جو مسئلہ لیا متضلا جہنیا سے لیا ہے انہوں نے یہ سب سے پہلے کھڑا کیا تھا بعد میں یہ لوگ اس کے قائل ہو گئے اس کی وجہ کیا بنی اس مسئلے کی شیخ الوانی نے لکھا ہے یا کہا ہے فرمایا ہے جو کہ لکھ دیا گیا بعد میں کہ حدیث کی تقسیم متوثر اور احاد کی طرف کرنا سب سے پہلے متضرا نے شروع کیا ہے کیوں کیا اس لیے کیا کیونکہ متضرا کا جو منہج ہے مترنا کا جو میتھڈ ہے وہ ہے تقدیم القل اللہ النقل یعنی تقدیم العقل یعنی سارا دین وہ صرف اپنی عقل سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں یعنی میں بھی آپ کو اگر سنا دوں میرے خیال ہے بات نکل جائے گی باہر دور چلی جائے گی یہ جو اشاعرہ ہیں جن کے سب سے بہت مشہور بہت بڑے امام ابن الخطیب اور جنہیں کہا تھا فخر الدین رازی فخر الدین رازی جن کی وفات 606 میں ہے یہ فخر الدین رازی صاحب کا ایک بڑا مشہور قانون ہے جسے قانون تعبیل کہا جاتا ہے قانون ہے موٹی سی باب کو اضافہ دے دیجیے اس میں قانون یہ جو قانون تعویل ہے اس قانون طعبی میں انہوں نے سب سے پہلا اعتراض اٹھایا ہے کہ ان کاقل و نقل है। अगर अकल और नकल में ताउ हो जाए तो फिर क्या होगा उन्होंने चार नकल भी समझा दीजिए क्या है नकल क्या है नकल शरियत है नकल किसे कहते हैं नकल करना भाई आपने देखो शर्य कहा तो नकल कितनी होती है यहां पर شریکات النقل ہوئی سارا سامان اٹھا کر لے جاتے دوسری جگہ لے کے جاتی بھی لے جاتی ہیں تو نقل کا مطلب منتقل کرنا شریعت ہم تک منتقل ہو کر کے آئی ہے قرآن منتقل ہو کے آیا ہے زبان سے اور سینے سے اور کتابت سے اسی طریقے سے احادیث منتقل ہو کر کے آئی ہیں تو شریعت اسلامیہ جو قرآن و حدیث سے عبارت ہے قرآن و حدیث ہی کو نقل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے واضح کہتے ہیں اگر عقل و نقل کا تعارف ہو جائے تو کیا ہوگا چار پوسبل پوسبل آپشن رکھے انہوں نے بولے ممکن اگر دونوں میں تعارف ہو جائے گا سی بات ہے جب دو چیزیں ہیں تو دو کو انہوں نے آپس میں ملٹیپلائی کریں چار ہو جائے گا دو دن چار یا تو آپ نمبر ایک تقدیم کے بجائے انہوں نے کہا ہاں ایسے کر تقدیم تقدیم اور اس نے میں دن مانا ہے نقل کر رہا ہوں کہ دونوں پہ عمل کروں دونوں پہ عمل کروں حدیث پہ بھی اور یعنی نقل پہ بھی اور عقل پہ بھی بولے ہاض لا ممکن پہلا پہلا اختمال نقل کر کے پھر کہا ہار لا ممکن کیوں کیونکہ ہار جمہ بین نقیز نقیز جو ہوتا ہے نقیز کہتے ہیں مثلا رات اور دن یہ نقیز ہے رات اور دن اب دن ہے تو رات نہیں ہے کیا کسی ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں رات اتنے اکٹھے ہو سکتے کبھی نہیں تو اب جب نقل اور عقل ایک دوسرے کے دکھالے جا رہے ہیں اینٹی تو دونوں میں عمل کیسے ہو جائے گا العمل بہما جميعا یا تقدیم الاسلم جميعا این من کن یا بحاول استعمال دوسرا رف ہوا جمی این اور ترک و ہوا دونوں کو چھوڑ دو عقل کو بھی چھوڑو اور نقل کو جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے عقل کو بھی چھوڑو اور نقل کو بھی چھوڑو بول ہاضل آئی ممکن کب لکھ لے ان نہ ہو یا جس طرح جمع ہم جا جائز نہیں ویسے رفان نہ کی بھی جائز نہیں مسئلہ کوئی اختلاف ہو جائے کہ آج اس وقت دن ہے کہ رات ہے کوئی کہے نہیں نہ دن ہے نہ رات ہے ایسا ممکن ہے ممکن ہے ایسا ممکن نہیں یا بولے نہیں دن بھی ہے اور رات بھی ہے یہ ممکن نہیں ہے تو نہ جن القیجن جائز ہے اور نہ بھی کہا کہ حال استعمال ٹھیک یہاں کون فرما رہا ہے شیخ تفیم کی ان کے الفاظ کی میں ترجمانی کر رہا ہوں نمبر تین بولے آئی ماں نکلو <الْعَقْل> تیسرا <تصفح> اہتما لے کے نقل کو مقدم کر دو اور عقل کو چھوڑ دو نقل پر امر کر لو قرآن اور حدیث پر جس جہاں پر اختلاف ہو رہا ہے عقل میں اور قرآن حدیث میں تو نقل کو لے لو اور عقل کو چھوڑ دو اچھا اور ایک ہے چوتھا ہے العقل اعلی <تصفح> نقل ٹھیک چار ہو گئے اب تیسرے کے بارے میں شیخ کی اللہ تعالیٰ ان کی بخو فرمائے شیخ کی آپ تصریر سمجھیں کیا فرماتے ہیں بولے ہاگا لائے جس ہاگا قدم نقلوں ہاگا غیر کیوں اس کی وجہ سن لے بہت خطرناک وجہ ہے بہت ہی خطرناک وجہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کو ہلا دینے والی کہتے ہیں ہار لائج ایمان ہاں جی اردو میں سب بولے سب انگلش میں آپ تنبیہ کر دیں میں بھول گیا شروع میں تو میں کافی انگریزی بھی استعمال کر رہا تھا لیکن اب بھول گیا بولے تھے تیسرا احتمال پروبیبلٹی یہ ہے اس میں کہ آپ نقل کو عقل پر مقدم کریں ٹھیک ہے نقل کو عقل پر مقدم کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے وہاں آپ شریعت کو لے لیں قرآن حدیث کو لے لیں اور عقلی اعتراض کو چھوڑ دیں بولے یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ہے کیوں نہیں بولے اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے نقل کو لیا اور عقل کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عقل کو یہاں کمزور جانا لائے سے عمل نہیں جانا یہ تو بات ہوئی ہم نے عقل کو مطلب ہلکا سمجھا لائے سے عمل نہیں سمجھا اس کو ہم نے کمزور کر دیا ظاہر کر دیا ٹھیک ہے بات یہ تو بات صحیح ہے نا جب چھوڑ دے تو کمزور کبھی چھوڑا اس کو یہ ہمارا نزدیک طاقتور تھی کمی تھی تو ہم نے لے لیا اس کو بولے ایسی صورت میں جب عقل ضعیف ہو گئی یہاں پہ تو ایک اور بڑا اسکال کھڑا ہو گیا ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی کیا اس سے یہ ہوا نقصان کہ عقل دراصل نقل کی اصل اصلیں العقل السلوم لن نقل القلو اصلوں آپ کو در حقیقت مین بنیاد ہے کس کی نہ کیسے ابھی اس کو تھوڑی درلی چھوڑ دیجیے آپ لوگ اس کو سمجھنے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا گیا انی رسول اللہ علیہ انی رسول جب بھی آیا اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول کس نے آپ کو بتایا کہ یہ رسول ہیں سچے کیسے فیصلہ کر لیا آپ نے آپ کے پاس وحی آئی تھے بہت آئے کہنے کے لیے ہم مان لو اس کی بات کو آپ کی عقل نے فیصلہ کیا آپ کی عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ رسول سچے ہیں کیسے ان کے حالات دیکھے ان کی سچائی کی پہچان پہچانے جاتے تھے معروف تھے سادے تھے امین سے اس کو دیکھا ان کے موضات دیکھے کلام پاک دیکھا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ان کے ہاتھوں چاند کے ٹوٹنے کا مزہ آیا یہ ساری چیز دیکھی عقل نے کہا نام صحیح ہے ہے ٹھیک تو نقل کو اپروول کس نے دیا عقل نے نقل کے سچ اب رسول نے قرآن پیش کیا وہ بھی نقل ہے رسول نے حدیث پیش کی وہ بھی نقل ہے اس حدیث کو اپروول کس نے دیا ہے عقل نے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مین مین چیز ہے یا اصل ہے فاؤنڈیشن ہے کس کا نقل کا اب یہاں آ جائے کہہ کے اگر آپ نے نقل کو مقدم کیا عقل پر تو آپ نے عقل کو ضعیف کر دیا اس مسئلے میں جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے جب عقل ضعیف ہو گئی اس مسئلے میں تو وہ ہر مسئلے میں ضعیف ہو گئی ہے اور جب ہر مسئلے میں ضعیف ہو گئی تو یہاں بھی وہ ضعیف ہے اور جب یہاں پر ضعیف ہوگی تو پھر نقل صحیح نہیں ہوگی اس کا مطلب عقل کا فیصلہ غلط ہے اس نقل کو صحیح کہنے میں بات سن میں کلیئر کلیئر مسئلہ واضح ہے اگر یہاں ضعیف کر دیا تو پھر یہ ضعیف ہو گئی تو یہ تو بھائی یہاں پر بھی سیف کہلائے گی جب یہاں نئی کہلائے گی تو یہ نقل کو اپروو کیسے کرے گی یہ نقل کی فاؤنڈیشن کیسے بنے گی اس کا مطلب نقل ایک دہی کمزور بنیاد پر کھڑی ہے اس کا مطلب عقل نے جب کہا کہ رسول سچا ہے تو عقل کا یہ فیصلہ غلط ہے اب رسول سچا نہیں ہے نظب اللہ اور رسول کا سلام بھی صحیح نہیں ہے تو گویا یہ نقل ہی قابل اعتبار نہیں رہے گی اس کو آپ مقدم کر رہے ہیں دیکھا آپ نے پلٹا کر کے اسی کو جو ہے الٹا دے کر دیا انہوں نے بولے جب آکل ضریف ہو گئی تو آپل یہاں بھی ضروری ہو گئی اور اس وقت میں نقل نقل کی جو بنیاد تھی عقل جب جب بنیاد کمزور بنیاد پر کھڑی ہے نقل تو پھر جو جس کمزور بنیاد پر رہے گی تو خود کمزور رہے گی تو اس کا مطلب یہ نقل جس کو مقدم کر رہے ہیں وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے لہذا بولے لہذا سوائے اس کے چوتھے اپشن کے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں بچتا ٹھیک ایسی صورت میں ان لوگوں نے کہا کہ اب اب یہ مسائل جب آئے تو اب انہی انہیں ارے ابھی اس کی اور شرح کی جائے گا اس میں بہت مسائل ہیں اب وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے اس, اس کو ختم اس کو کرنے کے لیے آگے اثرات صحابی پڑھنا ہے تو اس میں اور مسائل ہیں کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ عقل مقدم کر دی جائے گی نقل پہ اب مسئلہ یہ اب آیا کہ جس کو اپنے آپ نے عقل کو تو لے لیا لیکن نقل کو جب چھوڑ دیا تو اس کا ہوگا کیا اس کا اس کا ہوگا کیا ان اسکیم کا کیا اس کو پھینک دیا جائے گا یا کچھ اس کے ساتھ ہمدردی دکھائی جائے گی اس کے بارے میں بڑا ہی اور مذہق خیب پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا ہے اس کا بولے اب دیکھا جائے گا کہ یہ متوازر ہے یا آہار ہے اب <تصال> آئے یہاں لوٹ کے <تصال> متوازر ہوگی تو یقینی ہوگی یقینی ہوگی تو اب یقین تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے جس کو ہم نہیں لے رہے ہیں اور عقل تو بحران مقدم کر دی ہم نے اب کیا کریں اس کا متوطر ہوگی تو اس کی تعویر کر دی جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے تو تعمیر کر دی جائے گی ایسا میننگ بیان کیا جائے گا اس کا توڑ موڑ کر کے اس کو کہ جو میننگ عقل کے مطابق ہو جائے ٹھیک بلکہ کہا ہاں متواتر ہو تو دیکھا جائے گا کیا تعویل ممکن ہے کہ نہیں اگر تعویل ممکن ہو اس کو گھما پھرا کے کسی نہ کسی طرح سے عقل کے مطابق کرنا ممکن ہو تب کر لیا جائے گا لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ دونوں کو جمع کرنے والی بات تو ممکن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ متواتر کے ساتھ بھی انہوں نے رحم نہیں کیا جس کو یہ یقینی ہی کہتے ہیں اور بولے اگر احاد ہیں مسکین کمزور فقیر غریب اگر آہاد ہے تب تو بولے اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اس میں اشتغال کی اور اس کے وقت ضائع کرنے کی, کی کیونکہ وہ ایک چیز ہے اور عقل قطعی اور یقینی چیز ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو اپنی عقل کے مطابق چلایا ہے اور قرآن و سنت کی عبلا اور قرآن و سنت کے نصوص کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اگر عقل کے خلاف ہوں اگر عقل کے خلاف ہوں لہذا یہ سب مسائل موتضلا نے شروع کیے تھے اس لیے کہ موتزلہ کا سارا دین اپنی عقل سے ماخوش تھا ان کی بتایاتوں کو رد کرنے کے لیے محدثین اپنی سندوں سے حدیثیں آتے تھے. لو یہ حدیث ہے موتزلہ نے سوچا کہ یار اب اس مسئلے کو ہر کیسے کیا جائے ہماری ہر بدایت کے سامنے حدیث لے کے آ جاتے ہیں لوگ تب انہوں نے میرا پلان کر کے اس چیز کو کیا کہ اس کو جو ہے اس طرح رد کرو کہ ایک قانون بنا دو کہ اگر متواثر ہوگی تو قبول کی جائے گی نہیں تو اس طرح سے وہ اب چونکہ تین ابن حبان فرماتے ہیں ابن حبان جو صحیح ابن حبان کے مصنف ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص احاد کو رد کرتا ہے احاد احادی اس کو رد کرتا ہے وہ حقیقت میں پوری شریعت کو معطل اور, اور بیکار کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا ہے ان لوگوں کے قوانین میں قوانی خال ٹائم ہو گئے شرنا یہاں پر جو جی قدم یہ جو فخر الدین راضی صاحب نے ایک عمارت قائم کی ہے کون سی عمارت عمارت عقل اور نقل کا ٹکراؤ شیخ الاسلام اپنے طیب رحمت اللہ علیہ نے ان کی پوری عمارت کو ایک لفظ میں ختم کر دیا در و تعارتی بن نقل کہ عقل اور نقل میں تعارف ہو ہی نہیں سکتا تو تمہاری پوری عمارت دے جی یہ ختم ہو ہاں یہ مجھ سے چھوٹ گیا لیکن اس میں ایک اور نقطہ ہے آپ نے یاد دلایا تو میں کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے پہلی چیز ہے شیخ نے فرمایا کہ اس ساری تھکان اور اس ریٹائر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے یہ تصور ہی نہیں کہ قرآن و سنت میں اور اصل میں تعارض ہوگا ٹھیک لیا گئے سارا کا سارا مسئلہ بےکار ہے لیکن مان لیتے ہیں الگ سرف الگ تسلیم میں بھی ممکن ہے کہ کبھی ہو جائے کے لی مان لو آپ نے جو جس کو کہا کہ یہ تعارف ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ہے ہمارے نزدیک ہے نہیں لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ ہے آپ کیا کریں گے کیسے جواب دیں گے اس کا جواب سن لیجیے وہ بھی بالکل ویسی جسیبیہ نے اس کو پرٹ دیا یہ کہ اس کا جو ہے تعارف ہے ہی نہیں ویسے ہی یہاں پر ہم جواب دیں گے اس چیز کا یہ کہا کہ اگر آپ نے نقل کو مقدم کیا ध्यान دیجیے बहुत بہت باریک بات ہے اگر آپ نے نقل کو مقدم کیا تو گویا اکل کو رئی کر دیا ٹھیک اب ہم یہاں آتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے اس کو اپنایا ہے ہم اس کو اپنا رہے ہیں ہم تو اس کو اپنا اگر مان لیجیے کبھی بل فرض ہو بھی جائے اختلاف عقل میں اور نقل میں تو ہم کس کو مقدم کریں گے نقل کو لیکن یہ کر رہے ہیں عقل کو इन्होंने जो इसका यहां उठाया वो इस हम यहां उठाएंगे क्या हम यह कहेंगे कि अगर आप अकल को नकल पर मुकदम कर रहे हैं तो गोया आप नकल को जहीफ करार दे रहे हैं ठीक ने। जैसे उन्होंने कहा था अकल को जो अब यहां आ गए जैसे वो वहां गए थे आपने नकल को जहीफ दे दिया यहां पे यहां पे जो अकल ने अप्रूवल दिया है कि नकल सही है यहां ब्याज नहीं दिया है और कहा कि हां भाई ठीक है काबिल एतबार है आपकी अकल का फैसला खुद आपने गलत करार दे दिया बात भाई क्योंकि आपने यहां पर अकल जब नकल को सही करार दिया बोया आपने इस अप्रूवल को क्या कहा युसारी अकल का अप्रूवल ایک وقت گویا اصل زئی چیز کو صحیح کہہ رہی ہے یہاں پہ گویا آپ نے اپنی عقل کو جہاں کمزور ثابت کر دیا کہ آپ کی عقل کا فیصلہ قابل قبول ہے ہی نہیں آپ کی عقل کا فیصلہ قابل قبول ہے ہی نہیں کیونکہ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ نقل قابل قبول ہے تو قبول کرو جب آپ یہاں کہہ رہے ہیں قبول نہیں کی جائے گی تو اس کو بعد آپ اپنی عقل کا فیصلہ نہیں مان رہے ہیں تو گویا آپ نے خود یہاں نہ مان کر کے اپنی عقل کو بیکار ثابت کر دیا کہ نہیں اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس نے گشت کہہ دیا کہ یہ قابل اعتماد ہے لیکن حقیقت میں قابل اعتماد نہیں ہے تو گویا آپ نے نقل کو لار دے کر کے اپنی ہی عقل کو کمزور کر دیا اور اورار نہیں دیا مطلب یہ کہ آپ نے کہا کہ کوئی اس فیصلے سے کچھ نہیں ہونے والا عقل نے کہا کہ رسول سچا ہے اور اس کی بات صحیح ہے مان لی جانی چاہیے تو اب آپ یہاں نہیں مان رہے ہیں جیسے مان لیجئے آپ اگر کسی ڈاکٹر کی تلاش میں ہو کہ مثلا کوئی بڑا سیریس کیس ہو سیریس کیس ہو اور آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی بڑھیا ڈاکٹر مل جائے گا ٹھیک آپ نے ایک سے مشورہ کیا انہوں نے ڈاکٹر کا نام لیا دوسرے سے کیا تیسرے سے کہ ہر کوئی اس ڈاکٹر کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ کا ایک عزیز دوست جو اب بہت زیادہ آپ کو عزیز ہے اور آپ اس کی بات مانتے ہیں اس نے بھی کہا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر بہت زیادہ محتمد ہے اور بہت قابل ہے اب اس کے بعد آپ جو ہے ان کی بات کو لے کر کے آپ نے اس ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن آپ نے اس ڈاکٹر کو جو ہے دھتکار دیا اس کے پاس آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں آ رہے, نہیں یہ بیکار ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں سے مشورہ کیا تھا آپ نے سب کے مشورے کو پھینک دیا آپ نے سارے سارے لوگوں کے مشورے تو بیکار سمجھا ان کے تجربے ان کے ان کے پرانے تعامت اور پرانی پوری جتنا بھی ان کے پاس خبرہ تھا آپ نے کہا نہیں تو لوگوں کا خبرہ بیکار ہے یہ تو مطلب ہوا آپ نے اگر اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایا تو گویا آپ نے اپنے دوست کے مشورے کو ٹھکرایا تو گویا آپ کا دوست قابل اعتبار نہیں ہے یہ تو مطلب بنا یہی بات یہاں بنی کہ عقل نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ نقل کو مانا جائے اب آپ یہاں نہیں مان رہے نقل کو تو گویا آپ عقل کے مشورے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تو آپ خود ہی اپنے عقل کو کمزور کر رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے تو اب اس کے بارے میں میں مختصر دو تین ایک دو ایک دو کیا نام ہے دلیلیں دے دوں شریعت اسلامیہ نے بہت ساری دلیلیں اس سلسلے میں قرآن کے اندر بہت دلیلیں ہیں جن میں ایک شخص کی خبر پہ یقین کیا گیا ہے موزا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا جا جلن منقصر مسجد صاحب یا موسا یا مل آ یا تمیر النبی کا ناسین تو ایک بندہ آیا اس نے کہا موسا خبردار ہو جاؤ جب موسا نے ایک بندے کو مار دیا تھا مکہ اور وہ مر گیا تھا تو ایک بندہ تھوڑا وہ آیا اس نے کہا موسا تمہارے خلاف خازش ہو رہی ہے بھاگ جاؤ موسا نے یہ نہیں کہا کہ انت واحد انت واحد لا تیری خبر پہ اعتماد نہیں ہوگا تو واحد ہے موسا فوراً بھاگ گئے چھوڑ کر کے اس کے بعد اور دیکھیں دیکھے گا موسا سلام جب سلم مدین مدی کے اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں پہ لوگ اپنے, اپنے پانی بھر رہے تھے اور دو عورتیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے دور کھڑی ہوئی تھی نے ان دونوں کے پانی پلایا اور درخت کے بعد ایک سائے تلے درخ نیچے بیٹھ گیا اس کے بعد کیا ہوا فجا اچھوا اچھو اہدا ہما ان دو عورتوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور کیا کہا اس نے اندر بھی ٹھہرنے ہے ایک ایک نوجوان کو بلا رہی ہے یہ کہہ کر کے کہ میرا باپ تم کو بلاتا ہے یعنی یہاں پہ ایک آدمی جبکہ شریعت اسلامیہ نے ایک آدمی کے مقابلے میں دو عورتوں کو رکھا ہے گواہی کے بعد میں اور اعتماد کے بعد میں خاص کر سیریس مسائل میں یہاں پر ایک عورت کا مطلب نصف الرجل ایک انسان کو دعوت دے رہا اور خبر دے رہا کہ اس نے کہا میرا باپ بلا رہا ہے یہ خبر ہی تو ہے یہ خبر ہی تو ہے اب موسا نے فوراً مان لی اعتماد کر لیا اس کی, اس کی بات سے حالانکہ بظاہر سچویشن اتنی خطرناک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت بہلا کر پا کر کے سازش کر کے لے جاتی ہو ممکن ہے کیونکہ جوان ہیں دونوں اور ایسا ممکن ہے عورتوں میں اپوزٹ ہیں دونوں دوسرے کے لیکن حضرت سے نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہے کچھ بھی کہہ سکتے تھے کچھ نہیں کہا اس کے بعد کیا ہوا جب موسا علیہ السلام وہاں گھر پہنچے تو اس شخص نے اس بزرگ نے کیا کہا انی ارید اور ان کی حقاق انہد نقیہ ہیں ان دو لڑکیوں کو اپنی بیٹی قرار دیا موسا نے یہ تو نہیں کہا کہ کہ ٹھاک نے لگا کا بنکار تیرے تیری کیسے ہیں یہ دونوں لڑکیاں دلیل لاؤ پہلے میں یقین گھوستا تم لوگ سب سازش کر رہے ہو مجھے پھنسا رہے ہو ممکن ہے لیکن موسا علیہ السلام نے فوراً مان لیا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور جب اس کو یاد آیا گدر کے بعد ایک سج میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعدیر جانتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجو یوسف کے پاس اور یوسف کے پاس آیا اور خواب بیان کیا تو یوسف نے کیا کہا تھا وہاں پہ اور کہا کہ تم چلو تم کو بلایا بادشاہ نے کہا ربک عن تو یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اس نے کیا کہا تھا میں بادشاہ کے پاس سے آیا یہ نہیں کہا جھوٹ بول رہے ہو تو اس طرح کے واقعات قرآن کے اندر بہت سارے ہیں ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے خبر لے کر کے تو اس میں تحقیق کر لیا کرو تو اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر فاسق کے علاوہ نیک انسان اور عدل انسان آئے جو کہ سچائی سے امانت داری سے دیانت داری سے عقل کی پختگی سے اور اچھے سلوک سے معروف ہو اگر وہ آئے تو ان کی ضرورت نہیں ہے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اور بلکہ آؤ آپ اس کے اندر بڑے تقریب دکھتے ہیں قوما بے جہالا یعنی فاسق اگر آئے خبر لے کر کے تو تبین کر لو تصد کر لو تحقیق کر لو شیور ہو جاؤ کیوں اگر تم نے بغیر شیورٹی کے اس پر عمل کر لیا بغیر تحقیق کے عمل کر لیا تو تم کو حاصل ہونے والا علم کیا ہوگا جہالت ہوگی یعنی فاسق کی خبر سے حاصل ہونے والا علم جہالت ہے قرآن کی اس آئےت روشنی میں اور فاسق کا مقابل اور ضد ہے عدل اور سکا انسان موتور انسان اتینٹک انسان سچا انسان تو سچے انسان کی خبر سے حاصل ہونے والا والی خبر سے کیا حاصل ہوگا علم یہ حد کے مقابل علم ہوتا ہے ٹھیک جی سچا انسان پہلے تو معروف ہوتا ہے عام طور پہ ہر سماج میں ظاہر بھی علامت دلق دلق کرتا ہے کہ یہ انسان مستقیم ہے صاحب ایمان صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ مستقیم ہوتا ہے اس کا ظاہر کرتا ہے اس کے بعد وہ معروف ہوتا ہے آپ کے لیے اگر معروف نہ ہو تو شریعت ش... اگر آپ کو ابتدا بلکہ بعض علمان نے یہ بھی کہا حالانکہ بات صحیح نہیں ہے امان حب... ابن امان سماعت ہے کہ مسلم الدا اللہ اور وفقہ و... و... تو اصل تو یہ ہے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے ٹھیک تو ایک انسان کے سچائی کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے اور یہاں بات اصل میں روزمرہ کی خبروں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے حدیث کے بارے میں اور حدیث کو سننے والے علماء جانتے تھے کہ جو ہے کون راوی کون شخص کن حالات میں ہے لہٰذا اس مسئلے کے اس سوال کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو سارے محدثین جانتے ہیں کہ کون راوی جو ہے سچا ہے اور کون ثابت ہے کون اچھی میموری والا ہے کون اچھے حافظے والا اور اچھے ا, اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہے وہ سب جانا کرتے تھے کس کا سلوک اچھا ہے کون جھوٹا ہے کون بد کردار ہے کون کیسا ہے سب جانتے تھے وہ لوگ اور وہ بیان کرتے تھے یار یہ چیز یہاں پہ نہیں آتی ہے تو قرآن کی یہ والی آئے اس کے علاوہ قرآن نے کہا فسٹ الو والا ان کو تم نا اگر تم نہیں جانتے تو اصاد ذکر سے اہل ذکر سے پوچھ لو اور اہل ذکر کون لوگ ہیں جن جن کے پاس قرآن کا سلک کا علم ہے ان سے پوچھ لو یہ تو نہیں کہا کہ اب مان لیجیے قرآن کے اس حکم کی روشنی میں ہم پر واجب ہے اگر ہم کوئی مسئلہ نہ جانیں تو ہم اصاہب فکر سے عرما سے پوچھیں اب بتائیے کہ کسی گاؤں میں کسی علاقے میں کسی شہر میں اگر ایک ہی عالم ہو ایک عالم ہو صاحب ذکر ایک ہی ہو تو کیا ہوگا کیا اس سے سوال پوچھنے جائز نہیں ہوگا قرآن کا حکم ذرا پس پوچھو اب ایک ہی عالم اب وہ خبر دے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا رسول نے یہ فرمایا آپ نے تو آپ آپ کہیں گے نہیں بھی تم خبریں وہ تمہاری بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے یہ, یہ قرآن کی دلیل ہوگی حدیث کی دلی بے شمار دلیل حریض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے تھے کیا نام ہے مستقل پوری قوم کے پاس حریف معاذ کو بھیجا تھا یمن حضرت ابو جراح کو بھیجا تھا اہل نجران کے پاس حضرت کلبی کو بھیجا تھا عدیم مسرا کے پاس اس طریقے سے اور بہت سارے صحابہ کو کسی کسرا کے پاس بھیجا کسی کو اسکندریہ کے میں بھیجا مختلف بادشاہوں کے پاس آپ نے پیغامات بھیجے پوری پوری جماعت نہیں بھیجی اللہ کے نبی السلم کا سر یہ ساری دلیلیں دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو خبر واحد کو یقین کرنے کی اسی طریقے سے نبی السلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب حدیثیں بیان کرتے تھے آپ بتا دیجیے کوئی عالم یہ کہہ دے کوئی عالم دنیا کو کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کرتے وقت یا امت کو تعلیم دیتے وقت کہ اے, اے میری امت کے لوگوں تبادر کی شکل میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ تم لوگ متبادل حدیث لے کر کے جاؤ میں اکیلے کو نہیں بیان کروں گا کیا کبھی ایسا کہا ہے آپ نے بلکہ اس کے پر خلاف اللہ کے نبی نے ہمیشہ ایک ایک صحابی حدیث بیان کی ایک معاذ کی مشہور روایت ہے صحیح کتاب توحید ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی یا آب لبائک و سعادے، اسی اللہ جو حدیث ہے ایک، ایک روایت کے کے <سلام> میں بھی, ابن عباس اکیلے تھا، وہ بھی غلام ایک سال پہ سال کے تھے اس زمانے میں یعنی پختگی کی, کی عمر کو پہنچے ہوئے نہیں تھے اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حدیث بیان کی یہ خود آپ کا طریقہ پھر صحابہ کا اجماع دیکھیے آپ قبلہ قبلہ بدل گیا قبلہ بیت المقدس سے مکہ کی طرف چینج ہو گیا مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قطر میں واقعہ پیش آیا ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اصل کی نماز میں کہ وہ جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں میں ابھی پڑھ کر کے اللہ رسول کے ساتھ میں قبلہ چینج ہو چکا ہے تو لوگ نماز میں ہی چینج ہو گئے اب آپ دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا مسئلہ ہے احتقاد کا پہلا مسئلہ ہے قبلے کے احتقاق کا قبلہ بدل گئے احتقاد بدلو ٹھیک دوسرا مسئلہ نماز کا سلاد کا اللہ تعالی کی جو عباد ہے سلاد باطل ہو سکتی ہے لیکن صحابہ نے یہ نہیں ترد کیا سنتے ہی پلٹ گئے قبل کی طرف جبکہ مدینے کے اندر یہودی بھی تھے منافقین بھی تھے کفار و مشقین بھی تھے کچھ جو چاہتے تو مسلمانوں کی نمازیں خراب کرانے کے لیے مسلمانوں کو پہچان کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے تھے لیکن صحابہ نے جب اس نے یہ سن لیا انہوں نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ میں شراب پڑھ کے آ رہا ہوں بس کافی ہے وہ جانتے رہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور یہ ایک شخص کی خبر سے اعتقاد چینج کر لیا ان لوگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ انس کی روایت جو وہ طرح کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو شراب پلا رہے تھے لوگوں کے ہاتھوں میں کاسٹ تھے اور, اور, اور جام تھے اور آواز ان لوگوں نے اپنے اپنے جام بہی کے وہیں چھوڑ دیے اور لوگوں نے اپنے اپنے گڑے توڑ ڈالے اور مدی نے گلیاں جو ہیں شراب کی گلیاں بن گئی شراب کے پانی شراب شراب سے بہنے لگی گلیاں کس کی خبر پہ اور محلے میں کون پیچھے آواز دے رہا ہے کہ اعلی ان خمرہ کلفر رحمت پتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی عمل کر لیا صحابہ نے تو صحابہ کا اس بات پر اجما تھا کہ خبر واحد فاجب العمل ہے اور سچت ہے لہذا یہ ساری ساری منہ اور یہ ساری بداعتیں جو انہوں نے ایجاد کی ہیں در حقیقت بہت خطرناک ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے ان کا استقصال بتا کے خود یہ ایک ایسا مسئلہ ہے منہج علمی کا آپ لوگ کوئی موقع ہو تو ایسا کوئی اس طرح سے پھر سے پروگرام بنائیں جس میں منحج کے بارے میں پروگرام ہو اور ان مسائل کو تدقیق کے ساتھ بڑھا جائے تو ان کی تفصیل سامنے آئے کہ ان میں کیا خرابیاں کیا نقصانات چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی سمجھ فرمائے اور دین میں صحیح منحج پر قائم رہتے ہوئے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے باقی چیزوں کو ان دوسری نشست میں پورا کر لیا جائے گا باتے باتے جو باتے جو باتے